سب تحريف اللہ تعالیٰ کے لئے جسب جہانو کے مالک ہے ودرود و سلام حضرت محمد مصطفى صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہ اللہ تعالیٰ نے رحمة للعالمين بنا کر بھیجا ارشاد باری تعالیٰ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوها الذين آمنوا هل ادلکم على تجارة تنجیكم من عذاب علیم تؤمنون بالله ورسوله وتجاہدن وتجا حافی صبی اموالم افوسم ولکم خیر الحکم تم آج کی نشست میں جہاد یا دہشت گردی یہ موضوع ہے اور اپنی بات شروع کرنے سے پہلے یہ میں واضح کر دوں کہ جہاد اور دہشت گردی ایک دوسرے کے ضد ہیں دونوں اکٹھے کبھی ہو نہیں سکتے کیونکہ جہاد دین اسلام کا وہ حصہ ہے جس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ضرور و ثنا ہی الجہاد فی اللہ جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے سب سے اونچی جگہ اونٹ کی ہے تو اسلام کی سب سے اونچی جگہ جو ہے اسلام کی سر بلندی جو ہے وہ جہاد میں ہے اور اسلام جیسے آپ جانتے ہیں سلام سے لیا گیا ہے اور سلام کا مطلب ہے امن اور سلامتی تو یہ دین اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے اور ایمان امن سے لیا گیا ہے تو اسلام اور ایمان کا پیغام جو ہے وہ امن اور سلامتی کا پیغام ہے اور اس کے زد میں دہشت گردی جس میں امن اور سلامتی کا خاتمہ ہوتا ہے امن اور سلامتی کا جنازہ اٹھتا ہے جس میں خون ریزی قتل و غارت اور خوف و حراس تو دونوں زد ہیں دونوں کبھی اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے تو آئیے دیکھیں جہاد کیا ہے اور دہشت گردی کیا ہے تو آج کا یہ اس طریقے سے یہ موضوع رہے گا جہاد کے ضابط اہم ضابطے میں بیان کرتا ہوں پہلے اس کے بعد پھر دہشت گردی کے چند ایسے واقعات جن کی وابستگی جہاد سے ہے یا ہو سکتی ہے پھر آخر میں چند غلط فہمیاں ہیں ان لوگوں کی جو جہاد میں دہشت گردی کو الگ الگ نہیں کرتے اور ان کا جواب انشاءاللہ تو آئیے دیکھتے ہیں پہلے جہاد کی اہم ضابطے کیا ہیں کیونکہ اگر میں جہاد کی تعریف بیان کروں کیا ہے پھر اس کے قسمیں بیان کروں پھر اس کے مرحلے بیان کروں پھر اس کا حکم کیا ہے یہ بہت لمبی بات ہو جائے گی تو میں کوشش کرتا ہوں اس تھوڑے سے وقت میں جو اہم سے اہم جو پوائنٹ ہے وہ بیان کروں اگر وقت ملا تو آخر میں انشاءاللہ میں یہ بھی بیان کروں گا آخر میں کہ جہاد کی تعریف کیا ہے اور جہاد کی کتنی قسمیں ہیں علماء کے کیا اقوال ہیں اس میں تو وہ بیان کروں گا میں لیکن کیونکہ وہ پہلے کیسٹے موجود ہیں ریکارڈ ہو چکے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر وہ ماسٹر مل گیا مجھے تو آپ کو وہ دے دوں گا میں تو آپ کو وہ جو باتیں یہاں پہ بیان نہیں ہوں گے وہاں, وہاں سے آپ کو مل جائے گی تو جو باتیں وہاں پہ نہیں تو آپ کو یہاں سے مل جائے گی انشاءاللہ تو آئیے دیکھتے ہیں جہاد کے اہم ضابطے کیا ہیں وابط الجہاد یوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے اگر آج کا عام انسان طالب علم دور کی بات ہے عام مسلمان بھی یہ ضابطے سمجھ لے تو میرا خیال ہے وہ کبھی بھی جہاد اور دہشت گردی, گردی میں مکس اپ نہیں کرے گا اور اسے یہ پتہ چلے گا جہاد کیا ہے اور دہشت گردی کیا ہے یعنی جہاد کی حقیقت اسے انشاءاللہ پتہ چل جائے گی تو سب سے پہلا ذابطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جہاد عبادت ہے عبادت یعنی <تصف> <زوابت تصف> آپ یہ سمجھ لیں کہ حدود کیا ہیں حدیں کیا ہیں جہاد کی شریعت نے جہاد کو کیسے بیان کیا ہے چند ایسی کنڈیشنز ہیں اگر یہ پائی جائے تو جہاد ہے اگر نہ پائی جائے تو جہاد نہیں ہے شریعت نے اس کو اس طریقے سے بیان کیا ہے چند ضابطے ہیں سب سے پہلا ضابطہ ہے کہ جہاد عبادت ہے اور عبادت کے لیے شروت ہوتی ہے کوئی بھی عبادت ہے بغیر شرطوں کے عبادت نہیں ہوتی چاہے وہ نماز ہو زکوٰۃ ہو روزہ ہو حج عمرہ ہو کوئی بھی عبادت ہو بغیر شروط کے اور ارکان کے اور ضوابط کے جہاد ہوتے عبادت ہوتی نہیں اور جہاد بھی ایک عبادت ہے جیسے نماز عبادت ہے تو جہاد بھی بغیر شروط کے نہیں ہوتا تو آئیے دیکھتے ہیں جہاد کی اہم شروع کیا ہے علماء نے یہ شروط کیسے بیان کی ہیں ہر عبادت کی یاد رکھیں دو شرطیں ہوتی ہیں ایک عام شروط عام شرطیں اور ایک خاص عام شرطیں ہر عبادت کے لیے جس کے بغیر عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں اسے کہتے عام شروط اور یہ دو قسم کی ہیں نمبر ایک اللہ تعالی کے لیے اخلاص ویبلسین الدین عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے کرو اخلاص کے ساتھ یعنی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لئے خالص دودھ کون سا دودھ ہوتا ہے جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو اور خالص عبادت وہ ہوتی ہے جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو صرف اللہ تعالیٰ کے لئے کسی اور کے لئے نہیں یعنی اس مومن کے دل میں گمان بھی نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جو عبادت میں کر رہا ہوں اس میں کسی اور کا حصہ بھی ہو چاہے کوئی نبی ہو یا ولی ہو یا فرشتہ ہو یا کوئی انسان دنیا کا ہو اس عبادت کا۔ جو اصل ہے بنیاد ہے صف اللہ تعالیٰ کے لیے اسے کہتے ہیں اخلاص اور دوسری شرط ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یعنی جو عبادت ہم کرنے جا رہے ہیں عبادت کا طریقہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہونا چاہیے اگر یہ طریقہ مختلف ہے تو عبادت قابل قبول نہیں اس کی دلیل میں ایک عملی دلیل بیان کرتے ہیں علمی تو بہت سارے ذرائع آپ بھی جانتے ہیں طالب علم ہے صحیح بخاری میں حدیث الموسی صولا اس شخص کی نماز جس نے نماز درست طریقے سے نہیں ادا کی نماز میں غلطی کی وہ شخص آتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز ادا کرتا ہے اور نماز کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے مسافہ کرتا ہے السلام علیکم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں ارجع فصلی فرم تسلی جاؤ واپس جاؤ نماز پڑھو تم نے نماز پڑھی ہی نہیں وہ شخص جاتا ہے نماز پڑھتا ہے پھر واپس آتا ہے پھر سلام کہتا ہے دوسری مرتبہ نبی رحمۃسلم نے جواب نہیں دیا سلام کا بلکہ یہ حکم دی. ارجع فصلی ارجلی لم تصلی تیسری مرتبہ بھی اسی طریقے سے اور چوتھی مرتبہ وہ صحبی آتے ہیں اور بڑے پیارے انداز میں جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے کہ ارجلی فلم توسلی وہ صاحبی کہتے ہیں قبل حق اس ذات کی قسم جس نے تجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے لگائی رہوں میں اسے اچھی نماز پڑھ نہیں سکتا فعلمنی مجھے تعلیم دیجیے میں کیسے نماز ادا کروں تو نبی رحمۃ نے مشہور حدیث وقبر اس کے سے جو الفاظ ہیں پورے حدیث کے آخر تک اور اس حدیث میں علماء ارکان وصلاح اخذ کیے ہیں نماز کے جو ارکان ہیں وہ ستون جن کے بغیر نماز ہوتی نہیں تو اس صحابی کے دل میں اخلاص تو تھا کوئی شک نہیں کر سکتا تو نماز کیوں قابل قبول نہیں نماز کیوں تین مرتبہ دوہرائی گئی کیونکہ اتباع نہیں تھی تو کوئی بھی عبادت ہو بغیر اتباع کے قابل قبول نہیں تو دو شرطیں ہیں عام شرطیں اللہ تعالی کے لئے اخلاص اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتباع اور یہی مفہوم ہے لا الہ الا اللّہ کا محمد الرسول اللہ لا اللہ اللہ اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتباع اور جو خاص شرطیں ہیں جہاد کی یہ تو عبادت کی شرطیں تھیں دو کیونکہ جہاد بھی عبادت ہے تو یہ دونوں شرطوں تلازم ہے اور دوسری خاص شرطیں ہر عبادت کی اپنی اپنے شروط ہیں نماز کے اپنے شرطیں ہیں زکات کی اپنی شرطیں ہیں ہر عبادت کی اپنے اپنی شرطیں ہیں تو آئیے دیکھیں جہاد کی شروع کیا ہے جہاد کی شروط دو قسم کی ہیں ایک ایسی شرطیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو جہاد کر رہے ہیں اس کی سات شرطیں جو شخص جہاد کر رہا ہے اس میں اگر سات شرطیں پائے جائیں تو پھر وہ جہاد کر سکتا ہے اگر ایک شرط نہیں ہے تو اس کے لئے جہاد نہیں ہے نمبر ایک اسلام مسلمان ہونا چاہیے کافر کا جہاد نہیں ہوتا نمبر دو عقل عقل ہونی چاہیے پاگل کا جہاد نہیں ہوتا نمبر تین شرری فریڈم آزادی آزاد ہونی چاہیے غلام کا جہاد نہیں نمبر چار زکورہ مرد ہونا چاہیے عورت کا جہاد نہیں نمبر پانچ بلو بالغ ہونا چاہیے بچے کا جہاد نہیں نمبر چھے السلامت سلامت ملبر کہ اس میں کوئی ایسا نقص نہ ہو جو اسے جہاد سے روکے کوئی اندھا ہے کوئی لنگڑا کے چلتا ہے یا کسی کو کوئی ایسے جسمانی نقص ہے کوئی مریض ہے ایسے بیماری سے لگے کہ وہ بالکل ڈھال کمز... کمزور ہو گیا ہے تو اس پر بھی جہاد نہیں ہے اور نمبر ساتھ وجود نفا اس کے پاس اتنا مال ہونا چاہیے کہ وہ کیونکہ جہاد کے سفر ضروری ہوتا ہے کہ وہ راہ سفر کے لیے اس کے نفقہ بھی ہونا چاہیے یہ سات شرطیں اس شخص کے لئے جو جہاد کر رہا ہے اور دوسری قسم کے شروط ہیں جن کا تعلق جہاد سے ہے جہاد کی مشروعیت سے ہے اور اس کی دو قسمیں ہیں پہلی قسم ہے جس کا تعلق مجاہد سے خود ہے یعنی یہ سات شرطیں پا چکا ہے اب آگے اس مجاہد کے لیے پانچ شرطیں اور ہیں اگر یہ پوری ہو جاتی ہیں تو یہ جہاد کر سکتے ورنہ نہیں نمبر ایک اللہ تعالی کے لیے اخلاص اور اس کی بات کر چکے ہیں نمبر دو القدر القطال اس کو طاقت ہو کہ وہ جہاد کر سکے اگر اس کے پاس طاقت نہیں ہے تو اس کو اوپر واجب نہیں ہے جہاد سے فتق کوئی بھی فرائض ہیں اس کی جو اہم شرط ہے وہ ہے طاقت اور قدرت کی جتنی آپ میں طاقت ہے اس کے مطابق آپ یہ عبادت کرو اگر طاقت نہیں ہے تو اس عبادت اتنی کمی ہوتی ہے جتنی آپ،, آپ کے اندر طاقت ہے اور ہر واجبات میں یہ شرط موجود ہے اور جہاد کے لئے بھی یہ شرط موجود ہے نمبر تین کہ جہاد پر جہاد کرنے سے کوئی مفصد نہ ہو یعنی کوئی خرابی نہ پیدا ہو یعنی اگر دیکھا جائے جہاد کرنے سے برائیں بڑھ جاتی ہیں امت پہ نقصان بڑھ جاتے ہیں امت پہ تو رک جاؤ اگر فائدہ ہوتا ہے تو کرو تو یہ ایک قاعدہ ہے فقی قاعدہ ہے در المفسد مقدم علی جلب المصالح یہاں پہ مصلحت منف... ہے فائدہ ہے اور یہاں پہ نقصان ہے اگر نقصان ہوتا ہے تو پھر آپ اس فائدے کو چھوڑ دو اور نقصان میں نہ پڑو نمبر چار جہاد حکمران وقت کی اجازت سے ہونا چاہیے اور نمبر پانچ کو ایسی قیادت کی زیر نگرانی جہاد ہونا چاہیے جو اس جہاد کو منظم طریقے سے قائم کرے تاکہ افرتفری نہ ہو کب اٹیک کرنا ہے کب ڈیفنس کرنا ہے کب روکنا ہے کب آگے بڑھنا ہے دائیں طرف کون ہوگا بائیں طرف کون ہوگا تو کون چلائے کلا چمکو کون چلائے تو ایک تنظیم ہونی چاہیے اس کے بغیر اگر افرہ تفری ہو اپنی مرضی سے کوئی وہاں جا رہا ہے کوئی وہاں جا رہا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا نقصان ہو سکتا ہے فائدہ نہیں ہو سکتا دوسری قسم کی ایسی شرطیں ہیں جن کے خلاف ہم جہاد کر رہے ہیں جو کافر ہیں ان بھی شرطیں ہیں کہ کس کے خلاف جہاد کریں کس کے خلاف نہ کریں نمبر ایک کہ کافر جس کے ہم خلاف جہاد کر رہے ہیں وہ ذمی نہ ہو اور ذمی اس کافر کو کہتے ہیں جو مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہے اور جزیہ عطا کرتے ہیں دیتا ہے اور جزیہ ایک خاص رقم ہوتی ہے جو حاکم وقت مقرر کرتا ہے کافروں پر اس کے عوض میں کہ وہ اس کافر کو امان اور امن و امان و سلامتی دیتے ہیں اور اس ملک میں اجازت سے رہتے ہیں حکمران کے اس کو ذمی کہتے ہیں ذمی نہ ہو کافر تو ہے لیکن ذمی کو آپ قتل نہیں کریں گے آپ کے لئے جائز نہیں نمبر دو معاہد نہ ہو یہ کافر جو ہے یہ کسی عہد کی بنیاد پر آپ کے ملک کے اندر داخل نہ ہو اگر عہد لے کے آپ کے ملک کے اندر داخل ہو تو آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے جائز نہیں تفصیل بیان کروں گا انشاءاللہ پوری نمبر تین یہ کافر جس کے خلاف جات کریں یہ مستعمن نہ ہو معاہد کون ہے جو ایک عہد کے کانٹریکٹ کی بنیاد پر ویزا لے کے آپ کے ملک میں آتا ہے ویزا کانٹریکٹ ہے ایک عہد ہے ایک وعدہ ہے ہماری طرف سے آپ ہمارے ملک میں آؤ اور ہم آپ کو اپنے ملک میں جگہ دیتے آپ ہمیں فائدہ پہنچا ہم آپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں یہ کانٹریکٹ ہوتا ہے یہ اسے کہتے ہیں ملاحد مستعمن وہ ہے وہ کافر جو حربی ہے جو جنگجو کافر ہے لیکن مسلم ملک میں داخل ہوتا ہے اسلام ملک میں مسلمانوں کے بیچ میں لیکن کسی کے زیر نگرانی میں کوئی اسے امن دیتا ہے اسے کہتے ہیں مستعمن اور امن دینے والا حکمران وقت بھی ہو سکتا ہے اس کا نائب بھی ہو سکتا ہے گورنمنٹ بھی ہو سکتا ہے اور عام مسلمان بھی ہو سکتا ہے ایک عام مسلمان ہے اگر کوئی کافر اس ملک میں آنا چاہتا ہے میری ایک کمپنی ہے میں کوئی کمپنی یا اسٹیبلشمنٹ میں اس ملک میں کھول رہا ہوں اور میرا پارٹنر جو ہے کوئی انگلینڈ میں رہتا ہے کافر ہے اور وہ اس ملک میں آنا چاہتا ہے اور اس کے بیچ دونوں ملکوں کے بیچ میں فرض کر کے جنگ ہو رہی ہے اگر میں اس کافر کو اپنا امان دے کے عہد دے کے اس ملک میں بلاتا ہوں اور مجھے وقت اجازت دیتا ہے اور وہ شخص آ جاتا ہے تو اس کو قتل کرنا جائز نہیں اگرچہ اس کے ملک ہمارے ملک میں بیچ میں جنگ چل رہی ہے لیکن امان میں آ چکا ہے اور چوتھے نمبر پر جس کافر کے خلاف ہم جہاد کر رہے ہیں بچہ نہیں ہونا چاہیے عورت نہیں ہونی چاہیے بچے اور عورت کا قتل کرنا جائز نہیں اور نمبر پانچ اس کافر کو جس طرف ہم جہاد کر رہے ہیں دعوت توحید پہنچ چکی ہو اگر دعوت توحید نہیں پہنچی تو اس کے خلاف ہم جہاد نہیں کر سکتے جب تک کہ دعوت توحید پہلے پہنچ نہ چکی ہو اب ایک ایک جو میں نے بیان کی سب کے دلائل ہیں یہ تقریباً سترہ پوائنٹ ہو جاتے ہیں سات پہلے میں اور پانچ اور پانچ دس یہ سترہ پوائنٹ یہ شروع ہیں جہاد کی یہ پائی جائیں تو جہاد ہے نہ پائی جائیں تو آپ رک جاؤ جہاد نہ کرو اگر وقت میں تو میں دلیل بھی انشاءاللہ بیان کروں گا سب کی دلیل موجود ہیں اور تفصیل سے انشاءاللہ کوشش کروں گا میں آخری میں اگر وقت میں, تو میں بیان کروں گا انشاءاللہ تو یہ سب سے پہلا یہ ضابطہ تھا کہ جہاد عبادت ہے اور عبادت کی شروط ہوتی ہیں اور سب سے پہلی شرط جو ہے اخلاص ہے دوسری اتباع ہے عام شروط میں اور جو خاص شروط ہے وہ میں سترہ بیان کر چکا ہوں دوسرا رابطہ جو جہاد کا ہے وہ یہ ہے کہ جہاد ہونا چاہیے یا جہاد کرنے سے جہاد کا مقصد پورا ہو جہاد کو مقصد کو جاننا چاہیے ہم جہاد کیوں کرتے ہیں کافر کے خلاف کیا کافر کو قتل کرنا مقصد ہے یا کچھ اور مقصد ہے یاد رکھیں جہاد کا مقصد کافر کو قتل کرنا نہیں جہاد کے مقاصد جو ہیں وہ دو ہیں نمبر ایک اللہ تعالی کا نام اونچا کرنے کے لئے دین کی سربلندی کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منجا ہے دلی تکنکھی صبی جہاد وہی فی سبیل اللہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہوتا ہے وہی جہاد قابل قبول ہوتا ہے جو لے اعلی مت اللہ جس میں اللہ تعالیٰ کا نام اونچا ہوتا ہے اور دین کی سر بلندی ہوتی ہے اور دوسرا مقصد ہے جہاد کا کہ مسلمانوں کی جان عزت اور مال محفوظ ہو جائے اگر کافر جس کے کا خلاف ہم جہاد کر رہے ہیں وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے بات ختم اللہ تعالی کا نام بھی بلند گئی اور دین کی سر بلندی بھی ہو گئی اگر ایک قاطر جو حملہ کر رہا ہے اس نے اپنے ڈال دیے تو اس کے سامنے اب دو راستے ہیں یا تو اسلام قبول کر لے پڑھ لے ہمارا بھائی ہے اگر اسلام قبول نہیں کرتا تو دوسرا راستہ اس کے لئے ہے جزیہ دے دے جزیہ کیوں دے کیونکہ اسلام کی سر بلندی ضروری ہے اگر وہ اپنے گھمنڈ اور تکبر میں رہتا ہے اپنے کفر کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں کہ اللہ تعالی کی زمین کے اوپر کفر ہو تو اس کو یاد اسلام قبول کرنا چاہیے نہیں کرتا تو جیزیہ دو اگر جیزیا نہیں دیتا پھر تیسرے نمبر پر قتال ہے اس لیے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں اور یہ غلط فہمی ہے میں آگے بیان کروں غلط فہمیوں میں کہ جہاد متروے مطلب کافر کو قتل کرو بس جاتے ہی دیکھتے کافر کو شوٹ کر دو یہ جہاد کا مقصد نہیں اور لا اقرا فی الدین دین میں زبردستی نہیں ہے یہ مفہوم ہے اس آیت کا کہ آپ دین اسلام کی دعوت دو اگر وہ سمجھ لیتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں سمجھتا جیزے اسے دینا چاہیے اپنے کفر پہ رہنا چاہتے تو رہ دے وہ جانو اس کا رب جانے لیکن جیزے اس لیے دے کہ جیزیا دینے سے وہ یہ مان لے گا کہ میں زر لوخوار رہنا چاہتا ہوں اور اپنے آپ کو اس دین اسلام کے انڈر تسلیم کرتا ہوں یہ دین کے سر بلندی ہے تو دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ جہاد کا مقصد سمجھنا بہت ضروری ہے اور جہاد کے دو مقصد بیان کر چکا ہوں نمبر تین جہاد علم کے ساتھ ہونا چاہیے فقہ کے ساتھ سمجھ کے ساتھ کہ جہاد کی جو ضوابط میں بیان کروں یہ بھی سمجھنے چاہیے جہاد کی شرطیں کے یہ سمجھنا چاہیے جہاد کا مقصد کے یہ سمجھنا چاہیے جہاد کی قسمیں کتنی ہیں وہ جہاد کا حکم کیا ہے جہاد و طلب جہاد و دفع میں کیا فرق ہے اور کب جہاد طلب ہوتا ہے کب جہاد دفع ہوتا ہے تو یہ علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے جیسے نماز عبادت ہے بغیر علم کے آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں اور بغیر علم کے آپ زکات دے نہیں سکتے بغیر علم کے آپ حج کر ہی نہیں سکتے تو بغیر علم کے آپ جہاد کیسے کریں گے اور یہ دیکھا گیا ہے پریکٹیکلی دیکھا گیا ہے کہ امت میں آج جو خرابی پیدا ہوئی ہے جہاد کے معاملے میں جوان بچارے نکلے ہیں اخلاص کے ساتھ اپنے گھر سے نکلے ہیں جہاد کے لیے انہیں تعلیم نہیں دی گئی انہیں صرف یہ تعلیم دی گئی کہ ہتھیار کیسے چلانا ہے بہت کم علماء نے یہ شرعی تعلیم دی ہے کہ جہاد کے کی ضوابط کیا ہے کب کیسے کرنا ہے اگرچہ ابھی کچھ تنظیمیں ایسی ہیں جو اس علم کو بھی داخل کر لیا علم بھی دے رہے ہیں لیکن وہ اپنی طریقے سے دے رہے ہیں کیا وہ قرآن اور سنت کا سلف صالحین کی مفہوم سے ہے یا نہیں یہ اللہ تعالی بہتر جانتا ہے لیکن جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ سلف صالحین کی مفہوم سے دور ہے تو علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے نمبر چار جہاد رحمت اور نرمی کے ساتھ بڑی عجیب سی بات ہے جہادمی اور نرمی اور رحمت جی ہمارا پورا دین جو ہے وہ رحمت اور نرمی پر قائم ہے اس دین کی شدت میں بھی رحمت ہے جب ہم کافر کو قتل کرتے ہیں تو اس میں بھی رحمت ہے کافر کے لیے جانتے ہیں آپ یعنی کافر ہے نہ وہ کرما پڑنا چاہتا ہے نہ وہ جزیہ دینا چاہتا ہے اور وہ جنگ پہ تلا ہے یعنی اپنے کفر میں بڑھتا جا رہا ہے تو اس کو قتل کرنے سے اس, کو اس کے گناہوں کا ہم نے بند کر دیا بھی گناہ کر چکے ہیں اتنا کافی ہے تمہارے لیے اب مزید اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن نہ بناؤ تو اس کے لیے رحمت ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماکفیشانہ ماکیشان رف نرمی کسی بھی چیز میں اگر پائی جائے تو وہ خوبصورت ہو جاتی ہے اور شدت اگر کسی چیز میں پائی جائے تو وہ خراب ہو جاتی ہے اس میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے اسے مسلم کی روایت ہے <تصفح> نمبر پانچ جہاد عدل اور انصاف کے ساتھ ہونا چاہیے اگرچہ کافر رہے ہمارا دشمن ہے لیکن کافروں کے ساتھ بھی و انصاف کرنا چاہیے اقرب المایدہ شہن قوم کسی قوم کی دشمنی تم یہ چیز پہ آمادہ نہ کرے کہ تم یہ جرم کر لو کیا جرم کر لو کہ تم انصاف نہ کرو یہ بہت بڑا جرم ہے نا انصاف بہت بڑا جرم ہے کسی قوم کی دشمنی تمہیں چیز پہ امادہ نہ کرے کہ تم نا انصافی کرو ایک تم انصافی کرو انصاف سے کام لو کرو وہ اقرب تقوا اور یہ تقوا کے قریب ہے عدل اور انصاف مخالفین کے ساتھ بھی اگرچہ وہ کافر کیوں نہ ہو نمبر چھے جہاد مسلمین کے امام کے ساتھ ہونا چاہیے حکمران کی اجازت سے ہونا چاہیے چاہے وہ حکمران بر ہو یا فاجر ہو بر اچھا ہو یا فاجر یا برا ہو یہ الحسد الجماعت کے عقیدے میں یہ بات بیان ہوتی ہے اب عقیدے کوئی کتاب اٹھا لیں عقیدہ واسطی ہے عقیدہ کہا ہے کتاب شریع جری کا ہے ابنب آسم کی سنت ہے امام احد کی سنت ہے ان کے بیٹے کی کتاب سنت ہے جتنی بھی آپ عقائد کی کتاب دیکھیں گے لچند اور جماعت کی عقائد کی کتاب دیکھیں گے تو اس میں یہ لفظ ہوگا کہ جہاد امام کے ساتھ چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو اس کی اجازت سے ہونا چاہیے نبی رحم صحت نے فرمایا ان نمل امام اجنہ امام حکمران ایک اوڑ ہوتا ہے یو خاطر منوری اس کے پیچھے سے ہم جنگ کرتے ہیں یا جنگ کی جاتی ہے وہ اتک ابھی اس کو اوڑ بنایا جاتا ہے فن عمر ابھی تک اللہ تو اگر وہ حکمران اللہ تعالی سے در کے ڈرتے ہوئے انصاف کرے فن نل ودا لکھا اجرا تو اس کے لیے اس عمل پہ اجر عظیم ہوگا وہ ان امر ابھی غیر ہی اگر اس کے خلاف کوئی حکم دے تو نیالیہ وزرا تو اس کے اوپر اس کا گنا ہے سر بخار مسلم کی روایت ہے یہ نمبر سات کہ جہاد اللہ تعالی کے راستے میں ہونا چاہیے مسلمانوں کی حالت کو دیکھ کی. ہمارے پاس جو پیمانہ ہے مسلمانوں کی حالت ہے اگر مسلمانوں کے پاس طاقت ہے تو کیسے جہاد کریں اگر کمزوری اور وقف ہے تو کیسا کریں اور اس میں مراحل الجہاد ہے کہ جہاد کے کتنی مرحلے ہیں جہاد جب فرض ہوا یاد رکھیں بیک وقت نہیں فرض ہوا کیونکہ مشکل تھا اپنی جان دینا مشکل تھی اور تیرہ سال مکی زندگی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی تعلیم دی نماز بھی تقریباً ہجرت سے دو سال پہلے فرض ہوئی اور دو رکعت فرض ہوئی مدینہ میں جانے کے بعد جو نماز فرض ہے وہ پھر چار رکعت اور تین رکعت ہوئی مکہ میں جو نماز پڑھی جاتی تھی ہجرت سے دو سال پہلے فرض ہوئی اور دو دو رکعت تھی صرف سب دو رکعت تھی سفر میں دو ہبر میں دو صبح کی ظہر کی عصر کی مغرب کی عشاء کے سب دو دو رکعت تھی کیونکہ مشکل جی جی معرات کے وقت جو ہوئی اصل نماز جو فرض ہوئی اور یہ فرق جو ہوا رکعات کی یہ مدینہ میں ہوئی اس طریقے سے تو جہاد کے جو مراحل ہیں وہ آہستہ آہستہ آئے کیونکہ جان دینا مشکل تھا تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کوئی بھی مشکل کام اللہ تعالیٰ اس میں آسانی پیدا کر کے اس کو فرض کرتا ہے اس کی مثالیں بہت ہیں اب نماز کی مثال میں نے دی ہے دو تھی پھر چار کر دی شراب لوگ پیتے تھے ان کے دل شراب سے لگ چکے تھے جاہلیت کا زمانہ تھا تو شراب کو آہستہ آہستہ حرام کی جب نماز پڑھو تو شراب نہ پیا کرو پھر آہستہ آہستہ آخر میں ان میں خمر و و میں شفان حرام ہے تو جہاد بھی مراحل پہ فرض ہوا سب سے پہلا مراحل تھا کفلید کہ ہاتھ نہ اٹھاؤ اور یہ بہت مشکل ترین مرحلہ تھا وہ کیسے کہ آپ دیکھیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرتے تھے مکہ میں تو سابق رام کو دیکھتے تھے سختی اور شدت اور عذاب میں کہ حضرت بلا البیشی رواط عنہ پر بھاری پتھر رکھ رکھے ہوتے یا انہیں گھسیٹا جاتا تبتی ہوئی ریت پر صحرا میں کبھی عمار بن یاسر کے گھرانے کو عذاب دیا جاتا حضرت عبداللہ بن مسعود کو کوڑے مارے جاتے تو اس طریقے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے ان کے لیے دعا کرتے آل یاسر اے آل یاسر تم صبر کرو تو تم جن تمہارا انتظار کر لیا وعدہ ہو چکے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں اٹھایا اور اس سے جو بڑی مشکل تھی صحابہ کرام کے لیے کہ صحابہ کرام ابی علیہ وسلم سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے تھے اپنے والدین سے بھی زیادہ اپنی جان سے بھی زیادہ وہ یہ گوارہ کرتے کہ ہمیں تکلیف تو پہنچے لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اشارہ بھی نہ کرے اس کی مثال موجود ہے حضرت خبیب رب اللہ عنہ کو جب سولی پہ چڑھا دیا گیا تو کافروں نے اسے مارنا شروع کیا اپنے دین سے ہٹ جاؤ کیا پھر خنجر اٹھایا اور اس کے جسم کو اس طریقے سے کاٹتے گئے جب دیکھا کہ یہ ماننے والا انہیں ایک آخر میں ایک گزارش کی افزبرت سے کر کر کے تھک گئے ایک گزارش کی خبیب تم ایسا کرو صرف اتنا کہہ دو کہ کاش میری جگہ محمد ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہیں چھوڑ دیں گے حضرت خبیب نے خون جسم سے جاری ہے سول پہ لٹکے ہوئے ہیں لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں بڑے پیارے انداز میں کہتے اللہ کی قسم میں تو یہ کہتا ہوں کہ نبی رحم اپنی جگہ پہ ہو جہاں پہ ہو خوش ہو اور سلامتی میں ہوں ان کو ایک کانٹا بھی نہ چبھے تم یہ کہتے ہو کہ میں یہ کہوں کہ میری جگہ پہ ہو میں تو یہ کہتا ہوں میرا تو یہ ایمان ہے اتنی محبت ہے کہ جہاں پر وہ ہوں صحیح سلامت ہو اور خوش و خرم ہو اور ان کو ایک کانٹا بھی نہ چوبے. اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے قتل کر دیا گیا لیکن دل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کم نہیں ہوئی اور زبان سے بھی اس محبت کی تاکید کی جب یہ منظر سامنے آیا تو حضرت حضرت سعید بن سعید وبارن تماشا دیکھتے کافروں میں سے تھے اس وقت تو انہوں نے کہا سب سے پہلے میرے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبت جو پیدا ہوئی وہ اس منظر کو دیکھ کے پیدا ہوئی یہ کیسے لوگ ہیں یہ کیسے محبت ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں صرف اتنا کہنے میں کہ میں خواہش میری جگہ ہوتا ہے کیا فرق پڑتا ہے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہی آ جاتے لیکن محبت نے اتنی محبت تھی کہ یہ گوارا بھی نہ تھا بھی تو ویسے جانا ہے جو اللہ تعالی کا سامنا ہوگا اور یہ سوال ہوگا کہ اپنے نے منہ سے آپ نے ایک تھا میں جواب کیا دوں گا اور محبت اتنی دل میں بھری ہوئی تھی کہ جان چلی گئی لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف یہ الفاظ بن کے کاش میر جگہ ہوتا تو حسد بن زید جانتے ہیں عشر و بشر جنو میں سے دسویں یہ ہیں اور اکثر ساتھی بھول جاتے ہیں ان کا نام نو تک سب گنتے ہیں دسواں سعید بن زید بھول جاتے ہیں تو اس قصے سے انشاءاللہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا تو مسلمان ہوئے اور آشر و بشر جنم میں سے ہوئے بعد میں وہ کہتے ہیں سب سے پہلے محبت جو ہے اسلام کی محبت اور نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو میرے دل میں پیدا ہوئی سب اس کی وجہ یہ تھی یہ منظر تھا تو صحابہ رام کے لیے بہت مشکل تھا کہ وہ صرف زبان سے کہتے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچے بلکہ مکہ میں ان, ان کے سامنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اونٹ کی اوجڑی اور گندگی ڈالی جاتی کیسے برداشت کرتے آپ جانتے ہیں کہ ایک شخص آپ کے سامنے آپ کے والدین سے زیادہ محبوب ہے آپ کی جان سے بھی زیادہ محبوب ہے تلوار کیوں نہیں اٹھائی ابو جہر کو ابو جہل کو قتل کر دیتے اقبہ بن ابیم کو قتل کر دیتے جو گندگی سر پہ ڈالتے کس نے روکا کفو ایدی اکم اللہ تعالی کا حکم تھا ہاتھ اٹھا لو کچھ بھی ہو جائے حضرت سمیہ کو دو ٹکڑے کر دیے رامار بن یاسر کی والدہ کو حضرت سمیہ روات النہا سب سے پہلی خاتون عورت شہید جو ہوئی ان کے دو ٹکڑے کر دیا گیا ضعیف کمزور تھی ساٹھ سال عمر تھی ان کی لیکن اس کے باوجود بھی کسی صحابی نے ہاتھ نہیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تو کی جنت کی لیکن ہاتھ اٹھانے کا حکم نہیں دیا علماء فرماتے ہیں اگر ہاتھ اٹھ جاتا تو اسلام مٹ جاتا ابتدائی دور تھا اسلام کا الگ یہ دیکھیے یہ دن حکمت سے آیا ہے یہ صوفیوں کو کسے کس کہانیاں نہیں ہے جس کو عقل بھی نہ مانے یہ دن فطرت کا ہے اور یہ عقل سلیم اور قلب سلیم اس دین کا انکار کبھی نہیں کر سکتے تو اس طریقے سے پہلا مرحلہ تھا ہاتھ اٹھاؤ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا تم ضعیف اور کمزور ہو ہاتھ اٹھاؤ پھر دوسرا مرحلہ آیا جہاد کا اور اس مرحل کی دلیل جو ہے کف اعید اللہ قلم کف عیدی کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو کہ حکم دیا گا کہ اپنے ہاتھ اٹھا لو اور دوسرے آدمی وجاہد امبی جہاد ان کا بیعہ اللہ کو حکم دیا تم ان کافروں سے جہاد کرو بڑا جہاد کس چیز سے بھی قرآن مجید سے علم سے تو یہ مکی مرحلہ تھا جب ضوف کی حالت تھی دوسرا مرحلہ ہوا ہاتھ روک لو کف کہتے رکنے روک کو ہاتھ روک لو ہاتھ اٹھا لو یعنی ہاتھ نہ اٹھو ہتھیار نہ اٹھاؤ صبر کرو دوسرے الفاظ میں دوسرا مرحلہ ہے العزن بالجہاد اجازت ہے جہاد کی لیکن کن کے خلاف جو تمہارے خلاف جہاد کرے سے ان کے خلاف جنہیں تم پر ظلم کیا اس سے لڑائی کرو بس سب کافروں سے نہیں صرف ان کے خلاف جنہوں نے قتل کیا ان کو قتل کرو ارشادی بار تعالیٰ ہے قاترون بے واد ان لوگوں کو اجازت دی گئی جہاد کرنے کی جنگ لڑنے کی ان لوگوں کے خلاف جو ان پر ظلم کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ اس پر قادرے کہ انہیں نصرت عطا فرمائے ان کو کامیاب کرے دوسری آیت میں وقات الفی صبی القاتل مولت احتدو ان نواہب المدین اور قتال کرو جہاد کرو اللہ تعالیٰ کے راستے فیصبی اللہ, اللہ تعالی کے راستے میں ان لوگوں کے خلاف جو, تمہا جو تمہارے خلاف جنگ کرتے ہیں اللہ دن قاتل مراحت اور حد سے نہ بڑھنا اتدا کہتے ہیں ظلم کو ظلم کرا حد سے نہ بڑھنا ان نواحب المحتین بے شک اللہ تعالی حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا دیکھ یہاں پر بھی انصاف ہے بھی لڑنا بھی ہے تو انصاف کے ساتھ لڑو جنگ بھی کرنی ہے تو انصاف کرو جنگ میں بھی قتل بھی کرنا تو انصاف کے ساتھ قتل کرو مجھے تعجب ہوا مجھے ایک قصہ یاد آ گیا جب میں پاکستان میں گیا تھا تو جھگڑا ہوا کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو جو مقتول تھا وہ ذرا بڑے گھرانے کا تھا بڑے خاندان کا تھا تو لوگوں نے کمپلینٹ کی دس آدمیوں کو اندر کر دیا ایک کے قتل میں سب شامل تھے قتل ایک نے کیا اور پھر بات ختم ہو گئی عدالت میں کیس چل رہا تھا آپ جانتے کہ بہت لمبا عرصہ چلتا ہے کیس تو عدالت میں جب وہ جا رہے تھے قاضی کے پاس تو اس مقتول کے جو رشتہ دار تھے بھائی تھا اور کوئی قزن تھا کلاشا کو کزن تھا کلاشنوں کو اٹھا کے چھپ کے بیٹھ گئے جب ان کا گزر ہوا تو فائرنگ کھول دی ساتھ کو قتل کر دیا ایک کے بدنے میں ساتھ کچھ پولیس والے بھی زخمی ہوئے یعنی روڈ پہ اس طریقے سے گزرتے ہوئے تو اللہ تعالی کا تو یہ حکم ہے کہ کافروں کے ساتھ بھی انصاف کرو تو مسلمانوں کا پھر کیا حال ہے اور یقین یہ جہالت علیہ علمی ہے، کچھ بھی نہیں ہے بہرحال تیسرا مرحلہ ہے جب تھوڑی سی اور طاقت آئی اب ہر کافروں کے خلاف جہاد کرنا ہے جتنی میں کافر دنیا میں ہیں سب کے خلاف جہاد کرنا ہے اسلام کی سر کے لئے تاکہ دین اسلام غالب ہو اور پوری دنیا میں امن اور سلامتی پھیل جائے اور اس کی دلیل میرے شادی بار تعالیٰ ہے وہ قاتل دین اور ان سے قطال کرو جہاد کرو تاکہ فتنا نہ ہو فتنا کا مطلب شرک لیا علمان یہاں کوئی قسم کا فتنا سب سے بڑا فتنا ہے شرک کا شرک مٹ جائے بدکاریاں مٹ جائیں وہ یقون الدین کلّہ اور سارا کا سارا دین صرف صرف اللہ تعالی کے لئے ہو جائے اب یہ جو مراحل ہیں جہاد کے کئی منسوخ ہو چکے ہیں یا منسوخ نہیں ہوئے یعنی آج امت میں جب طاقت ہو تو سارے کافروں کے خلاف جہاد کریں جب تھوڑی سی کم ہو تو صرف ان کے خلاف جہاد کرو جو ہمارے ساتھ جہاد کرتے ہیں جو ہمارے خلاف جنگ کرتے ہیں یا مکی زندگی جیسے تھی زویف کی حالت میں جب شدید زویف تھا تو ہاتھ اٹھا لے اس میں علماء کے دو قول ہیں کچھ علماء گئے کہ آیات منسوخ ہو گئی ہیں اب جہاد جو ہے کافروں کے خلاف فرض ہو چکا ہے اور باقی جو آیت وہ منسوخ ہو چکی ہیں جیسے آیات شراب کے حرمت میں آئی منسوخ ہو گئی نماز کی فرضیتیں پہلے دو تھی پھر اس طریقے سے آ چار اور تین یہ منسوخ ہو گئیں تو یہ بھی منسوخ ہو گئی ہیں جو محققین علماء ہیں اہل علم میں سے شیخ حسن القیم شیخ رحمتہ ان کا یہ قول ہے کہ یہ آیات منسوخ نہیں ہیں اور ان آیتوں پر عمل کرنا ضروری ہے مسلمانوں کی حالت کو دیکھ کے ذخف کی حالت ہے یا طاقت کی حالت ہے اور شیخ حسین بن تئیم رحمۃ اللہ علیہ من المسلول جلد نمبر دو صفحہ نمبر چار سو تیرہ میں فرماتے ہیں منکان من برفی مستضعف جو مؤمنوں میں سے مسلمانوں میں سے اس ایسی جگہ پہ رہتا ہو جس میں وہ مستضعف ہو ضعیف ہو اوفی وقت وفی مستضعف یا ایسا زمانہ ہو جس میں وہ کمزور ہو اس کے بعد طاقت نہ ہو فلیا عمل بے آیت تو اس پر واجب ہے کہ وہ عمل کرے کس پر آئے الصبر صبر وصف ہے کون سی صبر کرو ہاتھ نہ اٹھاؤ جاؤ فلیعمل بھی الصبر والصفح صبر من صف ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی ان لوگوں کو خلاف جو تکلیف پہنچا تھا مسلمانوں کو اللہ تعالی کے بندوں کو اللہ تعال کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی کافروں کے خلاف جو تمہیں تکلیفیں پہنچاتے ہیں اگر تم زف کی حالت میں ہو زیف کا زمانہ ہے یا ایسی جگہ پہ ہو جہاں پر تم ضائف و کمزور ہو تو آپ ان آیات پہ عمل کرو جو جن آیات میں ہاتھ نہ اٹھانے کا ذکر ہے کفوائد کو ہاتھ روک لو <تصفح> نمبر آٹھ انیقون الجہد معدین جب ہم جہاد کریں تو ہمیں یہ علم ہو کہ اس میں مصلحت جو ہے وہ راجح ہے ظاہر ہے کوئی شک و شبہ نہیں مصلحت ہے اس میں ہو کے رہے گی اور اس میں کوئی مقصد اس سے زیادہ بڑا نہ ہو کوئی برائی اس فائدے سے زیادہ نہ ہو. شیخ صلی اللہ علیہ, وسلم بنتے اللہ علیہ مجموع الفتح وجید نمبر بائیس صفحہ نمبر تین سو میں فرماتے ہیں افضل الجهاد والعمل الصالح سبسبترین جهاد ورعمل صالح ما كان اطول للرب تعالى جو جس میں الله تعالی کی فرمابرداری زیادہ ہو جو تمہارا تعالی کے زیادہ قریب للعبد اور بندہ کلیاب فائدہ مند كان يضره تو اگر یہ جہاد عمل صالح جو کر رہا ہے اس کو کوئی نقصان پہنچتا ہو ويمنعه مما هو انفع یا اسے اس چیز سے روکو جو اسے زیادہ فائدہ پہنچا سکے لم یقن تو یہ صالح نہیں ہے تو یہ ایک ترازو دیا ہے شیب تیمیہ نے کہ کوئی عمل سالح ہے اگر یہ عمل صالح یا جہاد ہے جہاد عمل صالح میں سے ہے کوئی شک نہیں اگر یہ عمل صالح کرتے ہوئے اس میں مفسدہ جو ہے جو برائی ہے اس عمل صالح سے کئی زیادہ گنا زیادہ ہے آپ عام سال ہے نا کرو تاکہ وہ مقصدہ جو, جو برائی جو زیادہ ہے اس سے آپ محفوظ ہو جاؤ اس کی مثال دیکھیں ایک شخص سوات اللیل پڑتا ہے اللیل مستحب ہے سنت ہے بہت عجر عظیم ہے اللہ تعالی کی طرف سے لیکن ساری رات لمبی عرصے تک دیر تک پڑھتا ہے اور صبح اس کی فجر, فجر کی نماز چلی جاتی ہے تو ہم ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ آپ یہ ایم ایل ایس والے چھوڑ دیں کیونکہ اس کا مقصد جو ہے اس سے زیادہ بڑا ہے نفل تو نفل ہے نہیں پڑھیں گے تو آپ کو گناہ نہیں پڑھیں گے تو ثواب ہے لیکن فرض چھوڑنے کا گناہ آپ کے سر ہے تو یہ قاعدہ جو ہے ہر عبادت میں جہاد میں بھی ہے اور یہ آگے انشاءاللہ جب دہشت گردی بیان کریں گے تو یہ بھی بیان کریں گے نمبر نو جہاد کے وقت لوگوں کے حقوق کو مد نظر رکھنا چاہیے اس میں والدین کے حقوق ہیں آپ کے والدین ہیں انہیں اجازت دی ہی یا نہیں دی ان کا حق ہے بہت سی حدیث میں صاحب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کرتے یا رسول اللہ علیہ جہاد کو جائے نبی رحم صرماتے کیا آپ کے والدین زندہ ہیں یا میں سے کوئی ایک زندہ ہے فرماتے جی ہاں ففیح مف ان کی طرف جاؤ اور ان کی فرم برداری کرو ان کی خدمت کرو اتوار جہاد ہے تو والدین کا حق ہے ان سے اجازت لینا حق ہے بیوی کے حقوق ہیں بچوں کے حقوق ہیں لیکن والدین کا سب سے بڑا حق ہے تو اجازت والدین سے لینا ضروری ہے پھر مسلمان کے حقوق ہیں آپ کے سر پہ کہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے آپ کی وجہ سے کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے اور جو کافر ہیں ان کے بھی کچھ حقوق ہیں آپ کے سر پہ جو میں نے پہلے بیان کیا مستعمن ہیں معاہد ہیں اور ذمہ ہے اگرچہ کہ ذمہ آج کل کے دور میں نہیں ہیں لیکن مستعمن اور معاہد موجود ہیں تو ان کو بھی دیکھنا ضروری ہے عورتیں ہیں بچے ہیں ان کے ساتھ آپ, کیا، آپ کے کیا تعلق ہونا چاہیے تو یہ حقوق ہیں لوگوں کے یہ بھی مد نظر رکھنا چاہیے نمبر دس جو ان سب ضوابط کا ایک نچوڑ سمجھ لیں آپ کہ اللہ تعالی کی کتاب قرآن مجید اور نبی علیہ وسلم کی حدیث سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے اور صلی صالحین کے کی سمجھ کے ساتھ اپنی زندگی پوری گزاریں اپنی ساری عبادات جہاد بھی اس میں شامل ہیں ہر چھوٹے اور بڑے مسئلے میں ان کو مقدم کریں آپ کا ذاتی مفاد ہے اگر اسے ٹکرا رہے چھوڑ دیں قرآن اور حدیث سے جو چیز ٹکرائے اس کو چھوڑ دیں اللہ تعالی کی شریعت سے جو چیز ٹکرائے اس کو چھوڑ دے صلف صالحین کی مفہوم سے سمجھ سے ہم نے قرآن اور حدیث سمجھا ہے جو ان کے مفہوم سے ٹکرا جائے اس کو چھوڑ دو اور یہ کیسے ہوگا چار چیزوں سے نمبر ایک سحت المعتقد آپ کا عقیدہ درست ہونا چاہیے نمبر دو اخلاص نیے آپ کی نیت میں خلوص ہونا چاہیے نمبر تین التوکل توکل میں اللہ تعالی پر بھروسہ سچا ہونا چاہیے اور نمبر چار حسن المطہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمبردار اور پیروی احسن طریقے سے کرنی چاہیے اور یہ چار سٹیپ ہیں کامیابی کی طرف کامیاب ہونا چاہتے ہو تو یہ آپ کے لیے چار سٹیپ ہیں اس طریقے سے آپ کامیاب ہو سکتے ہو دنیا اور آخرت میں تو یہ دس اہم زوابط تھے جہاد کے وقت کتنا گزر گیا اگر ان ضوابط کے ساتھ جہاد کیا جائے تو وہ حق ہے انشاءاللہ اور جہاد قابل قبول ہے اگر ان ضوابط میں سے کوئی رابطہ چھوٹ جائے تو جہاد میں کمی اور نقص ہے تو یہ ضوابط اچھی طرح سمجھنے چاہیے اور ہر مجاہد یہ دیکھ لے کہ کیا میں جو جہاد کر رہا ہوں ان ضوابط کے مطابق ہے اپنے جہاد کو توڑ لے ایک ترازو دیا ہے علمائے حق نے اور یہ جو باتیں میں نے بیان کی ہیں دلائل کے ساتھ علماء حق نے اور اس تنازع پہ تولتا جائے اگر اس کا جہاد اس کے مطابق ہے تو الحمدللہ وہ جہاد ہے ہم بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے اور ہم بھی ان کے ساتھ ہیں ہر قسم کی مدد ہماری ان کے ساتھ ہے لیکن اگر کوئی شخص ظاہراً تو جہاد کر رہا ہے لیکن حقیقت یہ ضوابط نہیں ہے یہ اس میں سے کچھ ایسے ضابطے ہیں جو نہیں ہیں تو اسے اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے اپنی جہاد کو درست کر لے یہ گزارش ہے ہماری کچھ لوگ سمجھتے کہ ہم جہاد کے مخالف ہیں اللہ کے قسم جہاد کے مخالف نہیں ہیں جو جہاد کا انکار کرتے ہمارے سے دار اسلام سے خارج ہیں یہ کیسے کوئی مسلمان سوچ بھی سکتا ہے کہ جس کو نبی الرحمۃ وسلم ضرور سلام علیہ السلام کہے کہ جہاد اسلام کی چوٹی ہے اسلام کی بلندے کا ایک عظیم ستون ہے اس کو کوئی ایک مسلمان یہ کہہ دے کہ جہاد نہیں ہے فرضی نہیں ہے یا جہاد کو دائرہ اسلام سے بالکل خارج کر دے تو جہاد سے دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو سکتے لیکن وہ شخص دائرہ اسلام سے ضرور خارج ہو جاتا ہے مرتیا عقیدہ لیکن جہاد وہ مشروع ہے جو اس طریقے سے کیا جائے اور اچھی طرح سمجھ کے دیکھیں دلائل بہت زیادہ ہیں میں نے مختصر یہ بیان کیا ہے باقی جو تفصیل ہے وہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں پچھلے موضوع میں اور یہ بھی اس میں میں نے بیان کیا ہے اس طریقے سے لیکن اس میں کچھ میں نے زیادہ تفصیل بیان کی ہے تو آئے دیکھیں دوسرا پہلی جو ہے دہشت گردی کیا ہے جہاد کے وباب تو ہم نے سمجھ لیا الحمدللہ دہشت گردی کیا ہے جس میں پہلے بیان کیا دہشت گردی جہاد کے فد ہے دہشت پھیلانا لوگوں کے دل میں رعب پیدا کرنا خوف و ہراس پیدا کرنا دنیا میں زمین پر فساد برپا کرنا یہ اللہ تعالی کو پسند نہیں اور یہ دہشت گردی ہے میں دہشت گردی کے موضوع پر چند باتیں بیان کرتا ہوں جن کا تعلق آج کے جہاد سے ہو سکتا ہے کیونکہ کچھ ساتھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ آپ کی اپنی من گھڑت باتیں ہیں تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم جو بات بیان کر رہے ہیں وہ بات بیان کرتے ہیں دلیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور پھر تولتے ہیں اگر یہ جو دہشت گردی ہے بالکل دور ہے جہاد سے تو الحمدللہ یہ تو ہم کہتے ہیں کہ جہاد ہونا چاہیے لیکن اگر یہ بلاوٹ ہو گئی ہے تو پھر تو ذرا نظرثانی کرنا ضروری ہے تو آئیے دیکھتے ہیں دہشت گردی کے چند امور جن کا تعلق جہاد سے ہو سکتا ہے نمبر ایک قتل النفس مومن نفس کو قتل کرنا معصوم جان کو مومن کو قتل کرنا سب سے دہشت گردی کا بہت وسیع موضوع ہے میں سب پہ بات نہیں کر سکتا اس چھوٹے سے وقت میں لیکن چند بات بیان کرنا چاہتا ہوں جن کا تعلق جہاد سے ہو سکتا ہے اور سب سے بڑی برائی جو دہشت گردی میں ہو سکتی ہے دہشت گردی میں لوٹ بھی ہوتی ہے مار بھی ہوتی ہے خوف و حراس پھیلانا بھی ہوتا ہے اور جان لینا بھی ہوتا ہے اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ جان لینا ہے دیکھیں مال لوٹ جائے دوبارہ آ سکتا ہے بلڈنگ گر جائے دوبارہ بن سکتی ہے لیکن جان جائے جی دوبارہ نہیں آ سکتی تو قتل کرنا دہشت گردی کی سب سے بڑی بنیاد ہے تو آئیے دیکھتے ہیں قتل النفس مؤمن نفس جو معصوم جان ہے اس کو قتل کرنا اور شریعت نے اس معصوم جان کی حفاظت کے لیے کیا بیان کیا ہے باری تعالی اعوذ باللہ من خالدا لا اله الا اللہ. شرک سب سے بڑا گناہ جس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا شرک کے بعد جتنی بھی کب کبیرہ گناہ ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کیے ہیں اور ان کی سزا بھی بیان کی ہے لیکن قرآن مجید کو اٹھا کے دیکھیں آپ جتنی وعید اور سختی اللہ تعالیٰ نے مومن کے قتل میں جان بوجھ کے مومن کے قتل میں بیان کی ہے کسی اور گناہ میں بیان نہیں کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وومن المین و من جس نے بھی من سیغ العموم میں سے ہے اس موصول میںدی ہے جس نے بھی کوئی یاد رکھیے کوئی نہ کہے کہ میں یہ مجاہد ہے اس کے اسکول جائز نہیں من سیغ الموم میں سے پہلی بنیاد ہے یہ جس نے بھی یقتل قتل کیا مومین مؤمن کا متعمدن جان بوجھ کے چار چیزیں آ جس نے بھی قتل کیا مؤمن کا جان بوجھ کے کیا سزا ہے فجز جہنم خالدنفیحہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہے گا وہ غزل اللہ علیہ واللہ تعالیٰ کا غضب اس پہ نازل ہوگا این اور اس پہ لانت ہوگی ادا بنا اور اس کے لیے بہت دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے پانچ وعیدیں کوئی گنا اٹھا کے دیکھیں آپ شراب شراب خوری ہے حرام خوری ہے زنا ہے سود خوری ہے یہ پانچ وعید نہیں ملیں گی آپ کو کہ مومن کی جان اتنی عظیم اللہ تعالیٰ کے ہاں ابھی کلمہ پڑھنا کوئی آسان بات نہیں ہے ایک شخص کلمہ پڑھ چکا ہے امن و امان حاصل کر چکا ہے کس نے اجازت دی آپ کو اس کی جان لینے کی اور جان بوجھ کی من کوئی بھی ہو کافر, کافر بھی شامل من سو اموم میں سے ہے چاہے کافروں قتل کرنے والے مومن کو یا مسلمان قتل کرنے والے مومن کو کوئی بھی مسلمان قتل کرے یہ اس کے لیے وعید ہے سور نسائی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لزوالی مسلم اللہ نے صحیح فرمایا اس روایت کو پوری کی پوری دنیا ختم ہو جائے زوال دنیا پوری کی پوری دنیا ختم ہو جائے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے زیادہ یہ ہے کہ کسی مومن کا قتل کیا جائے لفظ مسلم کا ہے مومن مسلم اگر الگ الگ بیان ہو تو دونوں شامل ہوتے ہیں یعنی آیت میں مومن ہے مسلم بھی شامل ہے اور یہاں پہ مسلم ہے میں مومن بھی شامل ہے ساری کی ساری دنیا چلی جائے لیکن ایک مسلمان کا قتل نہ ہو اللہ تعالی یہ تو گور کر سکتے ہیں اللہ تعالی کو یہ منظور ہے کہ پوری دنیا چلی جائے لیکن یہ منظور ہے کہ ایک مسلمان کا قتل ہو بغیر وجہ کے اب دنیا میں کیا ہے یہ کعبہ بھی دنیا میں ہے یہ حرمین شریفین بھی دنیا میں ہے یہ ساری مساجد بھی دنیا میں ہے سب کے سب چلے جائیں لیکن ایک مسلمان کا خون قتل بغیر وجہ کے نہ ہو <تصفح> مسلمان کا خون اور قتل صرف تین صورتوں میں جائز ہے بس تاکہ اگر کوئی ساتھ سوال کرے کہ جائز بھی کبھی ہو سکتا ہے ناجائز قتل کی بات ہو رہی ہے صحیح بخاری مسلم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يحل دم مسلم یشہ اللہ و ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی کے لیے جائز نہیں حرام ہے کہ کسی مومن کا قتل کریں مسلمان کا قتل کریں جو کل میں شہادت پڑھے اللہ بے ثلاث اثلا سوائے تین چیزوں کے یعنی اگر یہ تین چیزیں ہوں پھر قتل جائز ہے تین چیزیں نہیں تو قتل جائز نہیں ہے نفس بن نفس جس نے کسی کا قتل کیا ہو تو اس کے بدلے میں قتل کرو نمبر دو اصنی اگر شاد شدہ شخص ہے اس نے زنا کیا ہے تو زینی مقصن ہے اسے سنسار کر کے قتل کرو نمبر تین المار مرتد جو دین کو چھوڑ کے چلا جائے اسلام قبول کرنے کے بعد حق کو جاننے کے بعد کفر پہ جانا چاہتا ہے تو اس کو قتل کرو اب اس کو زندگی کا کوئی فائدہ نہیں کیوں کیونکہ وہ حق کو سمجھ چکا ہے پھر بھی جانا چاہتا ہے حق سے نکلنا چاہتا ہے اب اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں لیکن یہ کون کرے گا حاکم میں وقت یا اس کا نائب ورت تفری ہو جائے گی نا کوئی کہے گا کہ فلاں مرتد ہے گولی مار دو اسے کیا نہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری میں فرماتے ہیں الناس سب سے بدترین لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نا پسند کرتے ہیں جن کو بوز کرتے ہیں جن سے وہ تین لوگ ہیں وہ الحدن الحرم جس نے حرم میں الحاد کیا فساد برپا کیا مبتغم فل الاسلام سنت الجاہلیہ جو اسلام میں جالیت کی سنت جالیت پہ کوئی عمل کرنا چاہے جہلیت کے عمل میں شرک ہے بداعت ہے خورافات ہے یہ اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں وہ مطلب دم بغیر حق کے لیے ہوں اور وہ شخص جو کسی مومن کو قتل کرنا چاہے بغیر حق بغیر حق کے جو مومن کو قتل کرنا چاہتا ہے بغیر حق کے وہ اللہ تعالیٰ کو بالکل ناپسند ہے اور اللہ تعالیٰ کے وہ مبغوض ہے جو نفرت کرتے ہیں اور سیب بخاری مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجت الوداع کے موقع پر ف دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حرام احمد يَوْمِكُمْ هَذَا تمہارا خون تمہارا مال تمہاری عزت, تمہارا عزت لوگوں پر حرام ہے ایک دوسرے کا قتل کبھی نہ کرنا ایک دوسرے کا مال کبھی نہ لوٹنا ایک دوسرے کی عزت پر ہاتھ کبھی نہ ڈالنا یہ تم پر حرام ہے حرمت ہی یوم کمحید ہے جیسے کہ آج اس دن کی حرمت ہے عرفات کا دن عظیم ترین دن ہے پوری دنیا کا سب جانتے ارفات کے دن کی کیا فضیلت ہے درائل بہت زیادہ ہیں مطلب میں مختصر ایک آخری اس, اس باب میں کہ ایک معصوم جان کو لیں کہ کتنی وعید قرآن مجید کی آیات میں, اسی حدیث میں کیسے آئی ہیں حضرت اسام بن زید کا قصہ مشہور ہے صحیح بخاری مسلم میں ایک کافر تھا جنگ کے دوران اس نے کافی مسلمانوں کو نقصان پہنچا اور قتل عام کیا حضرت اسامہ بن زید جوان تھے جوش تھا جذبہ تھا تو جب اس کافر پہ حملہ کیا تو اس کافر کے یہاں سے تلوار گر گئی جب تلوار سر پہ دیکھی تو اس کافر نے کہا لا الہ الا اللہ بن زید نے کلمہ سننے کے باوجود بھی اسے قتل کر دیا ایک شخص دیکھ رہا تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خبر دی کہ اسامہ نے ایسا کیا نبی رحمت اسامہ کو بلا تھے اسامہ تم نے کیا, کیا؟, بعد ان لا الہ الا اللہ. کیا کلمہ پڑھنے کے بعد قتل کر دیا تم نے اسامہ نے کہا یارس اللہ اس نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشق تھا ہم کل بھی اس کے سینے چیر کے تم نے دیکھا کہ موت کے ڈر سے پڑھا یا واقعی دل سے اس نے صحیح پڑھا اسامہ بن زید نے پھر یہ کہا کہ یار وسلم اس نے فلاں کو قتل کیا فلاں کو قتل کیا نام لے کے اسے فلاں کو قتل کیا تب ہو سکتا علیہ وسلم کے دل میں تھوڑی سی نرمی پیدا ہو اور موقف کی سرو نظر ثانی نبی رحمت صلی صحت فرمایا اشق تہن کل بھی کہتے ہیں سینے چیر کے دیکھا پھر نے پھر یہ دوبارہ یہ بات بیان کی یا رسول اللہ فلان کو شخص کیا فلان کو قتل کیا فلان کو قتل کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اسامہ تو اس دن کیا کرے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے جب یہ تج پر ہجرت قائم کرے گی دیکھ سختی دیکھیں جہاد میں افراتفری نہیں جہاد میں اور ایک کافر کا قتل جب اس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ جب تیرے سامنے آئے گی اور حجت تم پہ قائم کرے گی اللہ تعالی کے سامنے تو کیا جواب دے گا حضرت اسامہ خاموش ہو گئے اور آنکھوں سے آسو برسنا شروع ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا مغفرت فرما دے نبی السلام نے پھر وہی دہرایا اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت اللہ اللہ پر حجت قائم کرے گی اور دعا مغفرت نہیں مانگی جانتے آپ حدیث کی آخ میں دعا مغفرت نہیں ہے کیوں کیونکہ تاک قیامت لوگ اچھی طرح جان لیں کہ کسی کلمہ پڑھنے کے بعد کسی مسلمان کا خون کرنا قتل کرنا بہت عظیم گناہ ہے تاکہ کوئی جرت نہ کر سکے اسام رفتن ہوں حدیث کی آخر میں فرماتے ہیں کاش میں آج مسلمان ہوتا اور مجھ سے اتنا بڑا گناہ کبھی نہ ہوتا حالانکہ دیکھا جائے حضرت اسامد بن زید رحم اللہ تعالیٰ ہو سکے اگر ہم اس کی جگہ ہو تو ہم بھی یہی کرتے شاید دیکھا جائے ایک کافر تلوار سر پہ ہے اور آنکھوں سے دیکھنے اس نے فلاں ساتھی کو فلام بھائی کو فو کو قتل کیا اس کے باوجود بھی جب سر پہ تلوار دیکھی تو کوئی بھی کافی تباہ کی ڈر کی وجہ سے کرنا پڑ سکتا ہے لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ بیان کیا کہ دل کی حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے یہ ہمارا کام نہیں ہے ظاہر زبان سے کلمہ پڑھ چکا وہ مسلمان ہے اس لیے صورت النسایت نمبر چورانوے میں جو آیت نازل اسی موضوع پر ہوئی بھائی جب تمہیں کوئی یہ کہے کہ مسلمان ہو تو ٹھہر جاؤ اور دیکھو واقعی مسلمان ہے کہ نہیں کلمہ پڑھ چکا ہے نماز پڑھتا ہے با جماعت کے نہیں زکات دیتا ہے کہ نہیں مسلمان ہے کہ نہیں ظاہراً مسلمان ہے کہ نہیں اگر ہے تو ٹھیک ہے اگر باطن اگرچہ وہ منافق ہے تو اللہ تعالیٰ اس, اس کا حال جانے لیکن اس وقت اس کو دو جب تک اس کو دیکھو اچھی طرح سے اگر تمہیں پھر پتا چلے کہ یہ اس نے جھوٹا کلمہ پڑھا ہے پھر تو وہ کافر ہے جو نماز نہیں پڑھتا تارک و سولہ کافر ہے تو اس طریقے سے اور یہ بہت ہی بڑی وعید ہے کہ مسلمان کو قتل کرنا گناہ کبیرہ میں سے بہت بڑا گناہ ہے دوسری بات جو ہے دہشت گردی میں وہ ہے اپنی جان لینا قتل النفس عجیب سی بات ہے کہ اپنی جان لینا بھی دہشت گردی ہے ایک شخص ہے روڈ پہ کھڑے ہو کر پسٹل اٹھا کے آپ کو شوٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو میں مثال دے ہوں ویسے دیکھنے والوں کے دل میں خوف ہراس پیدا ہوتا ہے کہ نہیں خوف و ہراس ہے تو یہ دہشت گردی ہے دہشت گردی کیا ہے دہشت خوف و ہراس ہے اور کیا ہے تو کسی طریقے سے مسلمانوں کو خوف و ہراس پھیلانا جائز نہیں جو اپنے آپ کو قتل کر رہا ہے تو ایک تو خوف و ہراس پھیرا رہا ہے اس کا گناہ اس کے سر پہ نمبر دو جو آپ کو قتل کر رہا ہے اپنے آپ کو قتل کرے اس کا گناہ اس سے زیادہ بڑا ہے کہ وہ قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا جس سے قتل آپ کیا اس سے آپ کو عذاب دیتا رہے گا. جہنم میں بھی اپنے آپ کو عذاب دیتا رہے گا. نعوذ باللہ. صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے في في ہیں دیکھیں جس نے بھی اپنے آپ کو قتل کیا کسی لوہے سے کسی چیز سے فہدت تو اس کا وہ ہتھیار اس کا بولا اس کے ہاتھ میں فیحدی یہ جو ابیا فی وکنی وہ اپنے پیٹ میں بار بار مار رہا ہے فیناری جہنم جہنم میں بھی اپنے آپ کو مارتا رہے گا خالدن مخل فی حب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لمبے عرصے تک کے لیے اس میں ایک فائدہ بھی بیان کروں طالب علم خلود کے دو مطلب ہے قرآن مجید میں خالدن نفیہ کے دو مطلب ہیں عربی زبان میں بھی خالد اور خلود یعنی لمبے عرصہ نام خالد ہے کیا مطلب ہے ہمیشہ رہنے والا پتہ خالد کا مطلب کیا ہے خالد ہمیشہ رہنے والا خالد اور خلود ہمیشہ رہنا قرآن مجید میں دو طریقے کے الفاظ استعمال ہوئے خالدین خالدی نفیحہ اور خالدین نفیحہ عربی زبان خالد کے لفظ کے دو مطلب ہیں ایک تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا نمبر دو لمبے عرصے تک تو جتنی بھی آیات وعید کی مسلمانوں پر اتری ہیں جیسے یہ حدیث یہ وہ جس جسے مسلمان قتل کیا اگر وہ مسلمان, اس مسلمان قتل کیا تو خالد فیہ کا لفظ ہے یعنی کہ کافروں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہ گا لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ لمبے عرصے تک سارے کے سارے بدکار مسلمان اپنے گراہوں کی سزا پا کے جنم سے نکل جائیں گے لیکن یہ ابھی تک موجود ہے جہنم میں اس کے گناہ اتنا عظیم ہے کہ ابھی تک یہ پاک نہیں ہوئے لمبار سے رہنے کے بعد پھر پاک ہوں گے پھر جنت میں جائے گا اور خالدین جو کافروں کے لیے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے تو یہ فرق رکھنا بہت ضروری ہے اور اس کے دلائل سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ خوارج جو کہتے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا کافر ہے وہ انہی آیات کو دیکھ کر مسلمانوں کو کہتے ہیں یہ کہ کافر ہے جی یہ اور ایسی آیات خواب خالد ہی نفیہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کافر بھی ہمیشہ ہمیشہ, ہمیشہ کے لیے تو قرآن جی تو گواہی دے رکھی یہ بھی ہمیشہ کے لیے بھی ہمیشہ کے لیے تو دونوں برابر ہیں دونوں ہمیشہ کافر تو یہ مسلمان بھی جو ہمیشہ رہے گا کافر جہنم میں تو وہ بھی کافر ہیں لڑکوں کو غلط فہمی ہوئی کیونکہ بہت ساری ایسی آیات اور احادیث ہیں جو یہ ظاہر ظاہر مفہوم واضح ہے کہ جس کے دل میں ایک ذر برابر ایمان بھی ہے تو وہ بھی جہنم سے نکال دیا جائے گا تو ہمیشہ جب بھی کوئی دین کی بات ہوئی تو دونوں کو بیلنس کر کے بات کی جاتی ہے سب دلائل کو اچھی طرح سمجھ کر دیکھ کر پھر بات کی جاتی ہے تو اپنے نفس کو خالدین نفیہ ہاں تو خلود ہے لیکن حدیث میں ابدا کا لفظ آیا ہے خالدن مخلدن ہے ابدا تو ابدا قلمز ہمیشہ ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لیکن جو مسلمان ہیں اس نے آپ نے قتل کیا ہے تو وہ کافر ہمیشہ, ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا تو خروط کا وہی مطلب لیا جائے گا کہ لمبے عرصے تک کیوں یاد رکھیں مسلمان جب کلمہ پڑھتا ہے اگرچہ وہ بدکار ہے لیکن شرک کبھی نہ کیوں بے شرط یہ کہ شرک کی معافی نہیں مشرک تو ہمیشہ جہنم میں کافر ہے جس نے کلمہ پڑنے کے بعد شرک کیا وہ تو کافر ہے اب الجہ ابو, ابو اللہ جیسا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا لیکن اگر وہ شرک نہیں کرتا اس کے گناہ کبیر کوئی بھی ہو کتنے بھی ہو اس کے دو راستے ہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے فضل کرم سے معاف کر دے اس کے توحید کو دیکھ کے اور چاہے تو پہلے عید انصاف سے اس کو سزا دے جہنم میں اب یہ سا کتنے عرصے تک ہے اس کے جتنے گناہ ہیں اس, اس کے برابر اب وہ پاک ہوگا ایک کپڑا ہے اس میں گندگی لگ گئی ہے اب اس کو ایک دفعہ دھوتے ہیں گندگی چلی گئی تو بس خاتم لیکن اتنی بڑی زیادہ گندگی دو دفعہ دھونے سے یا تین دفعہ یا دس دفعہ دھونے سے نہیں جا رہی اس کو آپ بار بار دھوتے ہیں جب تک گندگی ختم نہیں ہوتی تو آپ دھوتے رہیں گے تو اس مسلمان کا جو قبیلہ گناہ کرنے والا ہے جہنم اس وقت تک سزا ملتی جائے گی جب تک کہ اس کے گنا بالکل ختم نہیں ہوا تو وہ پاک نہیں ہو جاتا تو یہ ایسے گناہ کرنے والے جو مسلمان کو قتل عام کریں یا اپنے آپ کو قتل کریں یہ ہمیشہ مطلب زیادہ لمبے عرصے تک رہیں گے جہنم میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمیشہ ہمیشہ کے رہ کے آئے ہوں بات سمجھ آئی نہیں اور دوسری حدیث صحیح مسلم میں ایک قصہ ہے صاب القدود کا جادوگر راہب اور جوان کا اور غلام کا قصہ مشہور قصہ ہے وقت نہیں میں بیان کروں لیکن قصے کے آخر میں جو بچہ تھا یا غلام تھا سمجھدار تھا تو اس نے یہ کہا جب اسے بادشاہ نے پکڑا کہ تم کیوں مومن ہو اور اسے قتل کرنے کوشش کی کبھی پہاڑ پہ بھیجا پہاڑ زلزلائے اور سب فوج گر گئے خود واپس آئے پھر سمندر پہ بھیجا طوفان آیا پھر واپس آیا تو اس نے کہا مجھے ایک طریقے سے تم مار سکتے ہو اور وہ یہ کہ تم میری تیر لو اور میرا کمان اٹھا لو اور تیر کو کمان میں ڈال کے یہ کہ بسم اللہ رب الغلام یہ پڑھو مجھے تیر مارو میں مر جاؤں گا اس کے بغیر تم مجھے مار نہیں سکتے ہو اور لوگوں کے سامنے مجمع اکٹھا کرنا پھر مجھے مارنا سب لوگ اکٹھے ہوئے اور اس حاکم وقت نے کافی حکمران نے ایسے ہی کیا اس بادشاہ نے وہ اس کی کمان اٹھائی اس کا تیر اٹھایا اور بسم اللہ رب الغلام کہہ کہ کے تیر مارا اس شخص کو اس بچے کو تیر لگا وہ, وہ غلام وہاں پہ مر گیا لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا کہ ہم بھی اس رب پر ایمان آتے جو اس غلام کا رب ہے تو سب مسلمان ہو گئے تو اس بچے نے کیا اپنی جان خود لی نہیں خود لیکن ایک راستہ دکھایا کہ اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو تم مجھے مارو میں یہ حدیث نے بینک کرا کہ کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی کہ اپنی جان آپ لے سکتے ہیں اور یہ دلیل ہے یہ دلیل نہیں ہے ایک تو اس شخص نے اپنی جان نہیں لی دوسرے بات یہ ہے شیفیم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تم یہ لوگ یہ بھی سمجھ لو کہ اس نے اپنی جان لی ہے لیکن اس میں جو فائدہ ہوا ہے پوری کی پوری امت مسلمان ہو گئی اگر آپ کی جان جانے سے مسلمان لوگ ہو جاتے ہیں سارے کافر مسلمان ہو جاتے جو آپ نے جان لے گا بس سمجھے اپنی جان لینا جائز نہیں کسی صورت میں اگر تم لوگ اس حدیث کو ثبوت بطور ثبوت پیش کرتے ہو تو پورا عمل کرو حدیث پہ آج حدیث پہ کیوں عمل کرتے ہو حدیث پوری تو یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ سب مسلمان ہو گئے اگر آپ کی جان جانے سے پورے کافر مسلمان ہو جاتے ہیں تو جاؤ آپ جان دے دو انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا لیکن شہید ہے شہید نہیں ہے جو آپ بلاسٹ کرتے ہیں وہ شہید نہیں ہے جا کے ان شاء تفصیل اگر وقت ہوگا تو بیان کریں گے اور ایک قرآن جیت کی آئے ہے اشاد بر تعلی ہے ولاح سبندی سویل اموات یہ کبھی نہ سمجھنا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کر دیے گئے وہ مردہ ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں زندہ ہیں لیکن جو شاہد اس آیت میں کتیلو قتل کر دیے گئے قرآن مجیب آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ اپنے آپ کو قتل کیا کتیلو قاتلو قاتلو قتل دو فریقین کے درمیان میں ہوتا ہے اور قتل ایک شخص کرتا ہے اپنے آپ کو تو لفظ قتل کی ہوتی ہے تو قتھیلو کو لفظ ہے اگر تمہیں کوئی قتل کرے اللہ تعالی کے راستے میں تو دونوں میں فرق بہت ضروری ہے وہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے تو قتل کا لفظ ہے کوئی قتل کرے قتلو کسی نے قتل کیا اور قتل ہے لفظ نے خود اپنے آپ کو قتل کیا دونوں برابر کبھی ہو سکتے ہیں بالکل برابر نہیں ہو سکتے تیسری قسم کی دہشت گردی اہل ذمہ معاہد اور مستمین کا قتل کرنا اور یہ میں بی کر چکا ہوں کہ کافروں کی چار قسمیں ہیں نمبر ایک ہر بھی جنگج کافر ہے اس کے خلاف جہاد کرنا قتل کرنا ہر مسلم کے لیے جائز ہے لیکن غواب کے ساتھ ج... جہاد میں جیسے بھی دوسرے قسم کے ہیں جو غیر محارب ہیں یہ تین قسم کے ہیں ذمی ہے یا مستعمن ہے یا معاہد ہے تو ذمہ اہل ذمہ تو آج کل کے دور میں نہیں کیونکہ جہاد ہے نہیں اور نہ کوئی خلافت اسلامیہ ہے کہ کوئی کسی کافر ملک پر قبضہ کرے پھر جو وہاں پہ کافر ہوں وہ جزیہ دیں وہ تو آج نہیں ہے تو بات ہوگی مستمر اور معاہد پہ تو آئیے دیکھتے ہیں قرآن مجید میں صحیح حدیث میں کس طریقے سے ہمارے دین نے اس رحمت والے شریعت نے کافروں پر بھی کس طریقے سے تعامل کرنے کا اور تعلق رکھنے کا کس طریقے سے ہم نے حکم دیا شادی بار الدی اللہ شفان بلاحدی انہدہ نا اور اپنے عہد کو پورا کرو وفاق اور اپنے عہد کی جو تم عہد کرتے ہو بے شک عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا قیامت کے دن وعدہ شکنی نہ کرو مسلمان کبھی وعدہ شکنی نہیں کر سکتا عہد شکنی تو کفار منافقین کا کام ہے مسلمان مجاہد کا کام نہیں یاد رکھے اور اللہ تعالی فرماد صورت نے سہایتمبر بانوے میں اگر کوئی کافر ہے اور تمہارا دشمن ہے کوئی عہد ہے تم دونوں کے بیچ میں اور کوئی شخص اگر اس کو قتل کر دے یعنی مومن قتل کرے کافر کا تو ایک گردن آزاد کر دے اگر جائز ہو تو گردن کیوں آزاد کرنی ہے یعنی اس کا قتل کرنا جائز نہیں ائی حدیث مجموعہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری میں فرماتے ہیں جس نے کس معاہد کا قتل کیا وہ جنت کی خوشبو سونگ نہیں سکتا وہ نریحجد اور جنت کی خوشبو چالیس سال کے فاصلے تک ہوتی ہے چالیس سال کا فاصلہ جن جنت کا اس کے بھی چالیس سال کا فاصلہ تک بھی وہ نہیں جا سکتا جنت تو دور کی بات ہے تو چالیس سال کے فاصلے تک بھی نہیں جا سکتے جنت کے اور صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذمت دم المسلمین واحد مسلمان کو جو ذمہ ہے جو عہد ایک ہی ہے یس اب عدنا ہوں جو کم سے کم ہے وہ بھی اسے پورا کرتا ہے فمن اخبر مسلمان جس نے کسی مسلم مسلمان کے عہد کو توڑا پہلے ہی لانا تھا وہ نہ تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لانا تھے اور فرشتوں کی اور سارے لوگوں کی کیسے یعنی ایک شخص ہے ایک مسلمان ہے کسی کافر کو امان دیتا ہے وہ کافر آ جاتا ہے وہ دوسرا مسلمان دیکھتا ہے کہ یہ کافر ہے اور اسی خلاف ہم جنگ کر رہے ہیں یہ کیسے آگے ہے اور اس مسلمان نے اس مستعمن کافر کا قتل کر دیا تو ایسا شخص کیا وہ عید ہے فہرۃ اللہ اللہ تعالیٰ کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت اور سارے لوگوں کی لعنت اس شخص پر ہے نبی وسلم فرماتے ہیں ابن حبان میں صحیح فرمائے اس روایت کو من جلدمی جس شخص نے کسی شخص کو امان دی کہ اس کا خون نہیں کرے گا اسے قتل نہیں کرے گا امان دے دی ف قتل پھر اس کا قتل کیا امان دینے کے بعد ف ان بری امن القاتل میں قاتل سے بری ہوں وہ انکان المقول و اگرچہ مقتول کافر کیوں نہ ہو جس کو امان دے چکے ہو زبان کر چکے ہو عہد کر چکے ہو تو اس کو امان دو اگر اسے امان دینے کے بعد قتل کرتے ہو تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے بری ہے صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر چند ایسے کافر تھے جن کو سزا موت کا اعلان کر دیا کہ ان کو قتل کرنا ہے بس ایک رواج میں اگرچہ کعبے کے ستار کو جو پردہ کعبے کو اس کو کیوں نہ پکڑا ہوا ہو قتل کر دیں ان کو تو ایک شخص تو اس کا نام ابو بیرا کافر تھا اور اس شخص کا نام بھی اس لسٹ میں تھا جن کا نام نبی نویر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان, ان لوگوں میں شمار کے ان کو قتل کرنا ہے تو وہ شخص بھاگا گیا اب حضرت علی اس شخص کو دیکھا اب قتل کرنا ہے نو سالوں کا حکم ہے حضرت علی کو آپ جانتے ہیں تو اٹھا کے اس کے پیچھے گئے وہ جلدی جلدی بھاگتے ہو گیا اور حضرت علی کی بہن کے گھر میں داخل ہو گیا حضرت عمانی کے گھر اور یہ کہا کہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں امہانی نے کہا میں نے آپ کو پناہ دے دی چنانچ حضرت علی داخل ہوتے ہیں اور اس شخص پہ تلوار کا وار کرنا چاہتے ہیں عمان فرماتے میں نے اس کو پناہ دے دی آپ کیوں اسے قتل کرنا چاہتے ہیں حضرت علی نے کہا کہ حضرت نبی السلم کا حکم ہے کہ قتل کرنا ہے انہوں نے کہا میں تو پناہ دے چکی ہوں تو دونوں جاتے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا رسول اللہ آپ کو حکم تھا قتل کرنا ہو یا پناہ دے چکی ہے میں کیا کروں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد اجرنا من اجرتی جس کو آپ نے پناہ دے دی ہم نے اس کو معاف کر دیا وہ قد امن نمن امن تھی امنہ نے جس کو تو امان دے دی ہم نے اس کو امان دے دی امن صحیح بخیر مسلم کی روایت ہے نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم جو ہم سیرت میں نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں بہت کافروں نے عہد چکنی کی بہت سارے کافروں نے یہود نے عہد چکنی کی عہد کو توڑا وعدوں کو توڑا بن قائم وقع نے وعدے کو توڑا نبی رحمۃ وسلم نے جلا وطن کر دیا نکال دیا لیکن باقی جو دو قبیلے تھے کیا ان کے خلاف جنگ کی کیا ان کا عہد بھی تو یہود تو ایک ہی ہے سب اب یہودی تو ایک ہے ہی کافی سب ایک ہیں ایک کے عہد توڑنے سے دوسروں کے خلاف جنگ نہیں کی یہ نہیں کہا کہ انہوں نے عہد توڑا ہے تو تم بھی شامل ہو نہیں حالانکہ ایک ہی شہر تھا مدینہ تو ایک شہر ہے اب تو ملک بہت زیادہ ہیں کافروں کے اگر ایک ملک عہد چکنی کر دے تو کیا دوسرے کے خلاف ہم قتل کریں گے ان کا نہیں تو جب بنو قانوق نے عہد چکنی کی تو باقی دو قبیلے بن نغیر اور بن قو رہتے تھے مدینہ میں جب دوسرے نے عہد چکنی کی تیسرا رہتا تھا جب تیسرے اہل پھر اس کو بھی نکال دیا یا ان کو بھی قتل کر دیا ہے بینی قرآن قتل کر دیا گیا جو ان کے مکلف تھے چوتھے قسم کی دہشت گردی غدر کرنا اور غدر کرنا یاد رکھیں یہ یا کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا جب مسلمان کلمہ پڑھ لیتا ہے اور امن اور سلامتی کے دین میں داخل ہو جاتا ہے تو اس سے پھر ہمیشہ امن اور امان ہی ظاہر ہوتا ہے اور امن اور امان کی بنیاد یہ ہے کہ کبھی دھوکہ دہی نہ دیں دھوکہ غدر نا یہ نہیں ہوتی مسلمان سے کبھی تو آئیے دیکھتے ہیں شریعت نے عہد چکنی اور اس طریقے سے غدر کرنے کو کس طریقے سے بیان کیا ہے صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمتہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر غدر کرنے والے کے ساتھ ایک جھنڈا ہوگا قیامت کے دن نشانی کے طور پر جو اس کے پیچھے رکھا جائے گا اور پتہ چلے گا کہ یہ شخص جو ہے اس نے غدر کیا ہے عہد چکنی کی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں صحیح بخاری میں روایت ہے حضرت مغیر ابن شعبہ رب وطل عن مشہور صحابی ہیں جاہلیت میں اسلام سے پہلے ڈکیت تھے جانتے ڈکیت چوری کرنے والے ڈکیتی کرنے والے چور تو چھپ کے کرتے ڈکیت تو سامنے آ کے مال چھینتا ہے زبردستی ڈکیت تھے تو ایک جگہ پر ایک کافلوں کو لوٹا اور وہ مال لے کے دیکھیں مال بھی لوٹو قتل بھی کیا مال لے کے اللہ تعالی کے دل میں ایمان کے نور کو جگا دیا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں اور یہ کہتے یا رسول اللہ یہ میرا مال ہے جو میں نے لوٹا ہے یہ بھی آپ کے حوالے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے ام ال اسلام افکبل ہو اسلام تو ہم نے قبول کر لیا آپ کا وہ المال من المالغدر یہ جو مال تم نے لیا ہے یہ غدر ہے کیونکہ جو کو لوٹا تھا ان کے راہ سفر تھے مسافر کے ساتھ ایک سفر میں جا رہے تھے تو دھوکے میں ان کو قتل کر کے لوٹ لیا تو یہ جو مال ہے یہ غدر ہے وہ غلط تمہیں نہیں اور ہم غدر سے بالکل دور ہیں غدر ہمارے اندر ہے ہی نہیں تو یہ جا کے واپس کر دو اب ان جو مقتول تھے ان کے گھر والوں کو جا کے دے دی اور ایک روایت میں ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت بھی دی ان کی دیت جانتے ہیں دیت کیا ہوتی ہے دیت وہ مال ہوتا ہے جو مقتول کے گھر والوں کو دیا جائے پانچویں قسم کی دہشت گردی عام مسلمانوں کے دل میں خوف و حراس پیدا کرنا صحیح بخاری مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب خوف راس و دور کی بات ہے کسی مسلمان کو تھوڑا سا خدشہ بھی نہ ہو تھوڑا سا رنج بھی نہ ہو یہ بھی تعالیٰ گوارہ نہیں صحیح بخاری مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادا کن تم فلاح اگر تم تین لوگ ہو فلا اعتنا جروج تو دو آپس میں سرگوشی میں بات نہ کرے اور تیسرا دیکھتا رہے حت تخت رتماس جب تک کہ تم لوگوں میں مل جل نہ جاؤ اس کے بعد اگر اگر تم بات سرگوش میں کرنا چاہتے ہو تو کر لو حت اللہ حضل حدالک تاکہ وہ آپ لوگوں کی سرکت کو دیکھ کے غمزدہ نہ ہو اب تین لوگ بیٹھے ہیں اب دو آپ ایک دوسرے میں ایک دوسرے کان میں بات کر رہے ہیں تو تیسرا کیا سمجھے گا تھوڑا سا بھی میرے بارے میں بات ہو رہی ہے اب میں ان کے بیچ میں بیٹھوں میری کوئی مطلب ان کے سامنے ان کے نزدیک میں کچھ نہیں ہوں تو یہ, تو یہ بھی گوارا نہیں اللہ تعالیٰ کو کہ مسلمان کے ساتھ اس طریقے کے سلوک بھی کوئی کرے حالانکہ اس میں کیا ہے ہمارے نزدیک تو کچھ بھی نہیں ہم کاف... کافی دا... جگ... بساؤ کا ایسا ہوتا ہے کہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں اس کی نہیں کرتے ہم تین لوگ ہیں دو بات کریں وہ بےچارے ایک دیکھ رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ بات قابل قبول نہیں ہے صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اشارہ الحقی بالحدید جس نے اپنے بھائی کی طرف اشارہ کیا کسی لوہے سے یا نوک دار چیز سے بے شک فرشتے اس پر لانت بھیجتے ہیں اس حرکت سے اس حرکت میں کیا ہے اگر لوہے کی کوئی چیز ہے آپ اسے اشارہ کرو اپنے بھائی کی طرف تو ملائی کی لانت بھیجنا شروع کر دیتے ہیں وہ انکا نہ اخا ہو ہی وہ اگرچہ وہ اس کا سگا بھائی کیوں نہ ہو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں صرف اشارہ کرنا لوہے سے علما کہ مذاق میں بھی آپ لوہے کی نوکدار چیز سے بھے اپنے بھائی سے اشارہ نہ کرو مذاق میں بھی فرشت لانت بھیجتے ہیں ہم بات تو کر رہے ہیں خوف و حراض کی بم بلاسٹ کی بات نہیں کر رہے ہم یہ وہ چیزیں ہیں جو بہت دور ہیں صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں اور مہاجر وہ ہے ہجرت کرنے والا وہ ہے جس نے اس چیز کو ترک کیا جس, جس کو اللہ تعالی نے منع فرمایا تو کیا جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں اپنے ہاتھوں سے یا قتل کر کے دیکھو قتل تو دور کی بات ہے وہ تو نہیں بات کرنی چاہیے جو خوف و حراس مسلمانوں کے دلوں میں پیدا کرتے ہیں کہ دہشت گردی نہیں خرکفی وقت ہو گیا ہے تو اسی پہ میں دہشت گردی کے مضمون کو ختم کرتا ہوں چھٹی دہشت گردی جو ہے وہ اسلام اسلام کے نام پر دھبہ لگانا عام لوگوں کے یا کافروں کے سامنے اسلام کا جو نور ہے جو چمک ہے جو بلندی ہے اسلام کی جو حقیقت ہے اسلام کی اس پر دھبہ لگانا یہ کیسے دہشت گردی ہے مومنوں مسلمانوں میں مختلف قسم کے لوگ ہیں عالم بھی ہیں جاہل بھی ہیں طالب علم بھی ہیں اور عوام میں بھی کچھ ایسے عوام ہیں جن کو صرف کھانا پینا آتا ہے مسلمان ہیں معاشرے میں رہتے ہیں جو لوگ دہشت گردی کرتے ہیں یا مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں تو دیکھنے والا یہ دیکھتا ہے جب یہ داڑھی والا اور ظاہر مومن بندہ یہ عمل جو کر رہا ہے تو یہ دین کا حصہ ضرور ہے ورنہ یہ اس عمل کیوں کر رہا ہے تو کافر بھی یہی دیکھے گا کہ یہ دین کا حصہ ہے اور عام جاہل مسلمان بھی یہی دیکھے گا کہ یہ دین کا حصہ ہے اور اس سے اس دین اسلام سے نفرت پیدا ہوتی ہے کہ یہ کیسا دین ہے جس میں کبھی بلڈنگ گر رہی ہے کبھی خوف واراس پھیلا ہوا ہے کبھی مساجد بند ہو گئی ہیں کبھی بازار بند ہو گئے ہیں کبھی راستہ بند ہو گیا ہے یہ کون سی تعلیم ہے کون سی دین ہے تو اس طریقے سے اسلام کی حقیقت کو یا اسلام کے نور کو یا اسلام کے نام پر دھبا لگانا غلط عمل کرسے, کر کے یہ بھی دہشت گردی کا ایک ذریعہ ہے تو یہ دہشت گردی تھی اور وہ جہاد تھا اگر ہمارا جہاد جو ہم کر رہے ہیں اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں جو دہشت گردی میں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید بیان کی تو حمد جہاد اچھا ہے اور کرو جہاد دہشت گردی تو دور ہے بالکل لیکن اگر ان میں سے کوئی چیز ملاوٹ ہو گئی ہے آج کے جہاد میں تو با خدا اس ملاوٹ کو نکال کے اپنے جہاد کو پاک کر لو کیونکہ جہاد اور دہشت گردی مل ہی نہیں سکتے دن اور رات مل ہی نہیں سکتے کبھی دو ضد چیزوں کو آپ آپس میں ملا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جہاد ہے یا جہاد ہے یا دہشت گردی ہے اگر آپ آج کے جہاد میں اگر یہ دہشت گردی یا اس میں سے کوئی چیز بھی جمع نے بیان کی ہے داخل ہو چکی ہے مسلمانوں قتل عام داخل ہے مستمن معاہد آپ کا نشانہ بن چکے ہیں ان کو قتل عام ہو رہا ہے خوف و حراس مسلمانوں میں پھیلا ہوا ہے اسلام کے نام پہ دھبا لگ رہا ہے تو با خدا ان چیزوں سے دور ہو جاؤ اگر اس کو دور نہیں کر سکتے تو اس کو جہاد نہ کہو تو یہ جہاد یا دہشت گردی اور وقت کافی ہو گیا ہے اور میں یہ اباب کے سامنے دو راستے ہیں پندرہ منٹ یا سوال میں لے لیں آپ یا چند غلط فہمیاں ہیں ان کا جواب چاہیے تو میں وہ بیان کرتا ہوں کیا خیال ہے موضوع کے حساب سے ہی ہیں اور یہ غلط فہمیاں ان لوگوں کی ہیں جو دونوں کو مکس کر کے بھی جہاد کہتے ہیں یہ جہاد ہے یعنی جہاد بھی ہے اور یہ بھی مکس ہو گیا ہے جو میں نے دہشت گردی کہی ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جہادی ہے دہشت گردی نہیں ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ جس میں پندرہ بیس منٹ میں جتنے بھی میں بیان کر سکوں یہ بیان کرتے ہیں سب سے پہلے جو غلط فہمی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو قتل کرتے ہیں مسلمانوں کا وہ ہم مجبوری میں قتل کرتے ہیں اور اس صورت میں قتل کرتے ہیں جب ہمیں کوئی دوسرا چارہ نہیں ہوتا اور ہماری شریعت میں ایک مسئلہ ہے کا اور ہماری شریعت اس کی اجازت دی ہے تو ہم اس لیے کرتے ہیں تترس کا مطلب کیا ہے تترس کا مطلب یہ ہے کہ کافر ہے اور آپ آپ کے حملہ کر چکا ہے اور اس نے اپنے ہوسٹج لے لیے ہیں، اسیر لے لیے ہیں اور آگے آگے ان کو آگے آگے کر دیا ہے تاکہ اگر آپ حملہ کریں تو یہ مسلمان مرتے ہیں یا دوسری صورت یہ ہے کہ مسلمان حملہ کرتے ہیں کافر ملک پہ تو اس کافر ملک کچھ مسلمان رہتے تھے ان لوگوں نے وہ کافروں نے مسلمان کو آگے آگے کھڑا کر دیا اگر حملہ کریں گے تو پہلے ان کو قتل کریں گے پھر ہمیں تو جب یہ شریعت میں جائز ہے تو آج ہم اگر کہیں بم بلاسٹ کرتے ہیں تو کوئی مسلمان مر جاتے ہیں ہمارا مقصد تو وہ کافر ہی ہوتا ہے یہ مسلمان تو نہیں ہے تو اس کی اجازت ہے یہ دہشت گردی نہیں ہے اس کے جواب میں یاد رکھیں کہ تطرس کا جو مسئلہ بیان کیا ہے علماء نے وہ کہیں دور اور آپ کے بعد بہت دور ہے اب دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں برابر نہیں بالکل یعنی جو تطرس علما کہتے ہیں جائز ہے وہ اشد ضرورت میں جائز ہے جب کافر مسلمانوں کو اب آگے کر چکے ہیں اور وہ حملہ کر چکے ہیں وہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں اب مسلمانوں کے سامنے دو چیزیں ہیں یا تو ان کو آنے دیں ان کو بھی قتل کریں جو آپ ان کے سامنے ہمیں بھی قتل کر دیں یا دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم اٹیک کریں اگر ہم اگرچہ ہمارے بھائی مر جاتے ہیں ہماری گولی سے یا ان کی گولی سے کیونکہ دونوں طرف فائرنگ ہو جائے گی پھر تو انشاءاللہ وہ شہید ہیں لیکن ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا قاتلوں کو قتل کر کے لیکن آج ایک شخص اپنے کپڑوں کے اندر ایک بام چھپا کے جاتا ہے اور ایک بلڈنگ میں داخل ہوتا ہے جس میں 6 یا پانچ یا دس یا بیس کافر ہیں اور بیسوں مسلمان موجود ہیں اور ان چار پانچ کمانڈر جو کافروں کو قتل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بلاسٹ کر دیتا ہے وہ چار پانچ کمانڈر بھی مرتے ہیں اور بیس مسلمان بھی مرتے ہیں کیا دونوں برابر ہیں آپ گئے عام مسلمان بےچارے نہ وہ اسیر ہیں نہ ان کو کافروں نے پکڑا ہوا ہے اپنی عام زندگی گزار رہے ہیں اور کافر بھی موجود ہیں تو آپ ان کافروں قتل, ان کافروں قتل کرنے سے آپ کو فتح بھی نہیں مل رہے ہیں. یعنی اگر فتح بقر... کیونکہ علما نے جب تتروس کا مسئلہ بیان کیا ہے تو ترس کہتے ہیں ڈھال کو یہ بھی سمجھ جائے کہتے ہیں مسلمانوں کو ڈھال بنانا تو یہ کہتے ہیں کہ ہم جب ابھی بم بلاسٹ کرتے ہیں تو ہم یہ وہی مسئلہ قیاس کرتے ہیں کہ جیسے اس زمانے میں مسلمان کو ڈھال بنا کر مجاہدین ان کو بھی قطر کرتے ہیں، کافروں کو قطر کر تو ہم بھی یہی ڈھال بناتے ہیں یہ کون سی ڈھال ہے اب بلڈنگ گرا رہے ہیں اس میں مسلمان بیچارے جو ڈھال ہے ہی نہیں اب خود ان کو نشانہ بنا رہے ہیں تو یہ بات بالکل قابل تسلیم نہیں ہے اور یہ آپ کی غلط فہمی بالکل غلط ہے اس کے اور بھی جواب یہاں پہ موجود ہیں لیکن اتنی کافی ہے دوسری شبہ یہ وہ کہتے ہیں دیکھیں اہل ذمہ کے بارے میں جو احادیث آئی ہیں ہم ان کو مانتے ہیں کہ ذمہ کو قتل نہیں کرنا لیکن کیا آج یہ کافر جو یہ اہل ذمہ میں سے ہے اس لیے قتل کرتے ہیں اہل ذمہ میں سے نہیں ہے تو بات درست ہے آپ کی یہ المہ میں سے نہیں ہے لیکن معاہد مستامن تو ہے اور احادیث میں صرف اہل ذمہ کا لفظ نہیں آیا معاہد کا لفظ بھی آیا ہے اور مستامن کا لفظ بھی آیا ہے جتنے و عید ذمہ کے لیے اتنے وعید ان کے لیے بھی ہے یہ ان کا قتل کرنا کیسے جائز اگر آپ حدیث پہ عمل کرنا چاہتے ہو تو پوری پہ کرو یہ مانتے ہو کہ لہذیموں قتل کرنا جائز نہیں تو ان کو قتل کرنا کیسے جائز ہے یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے یہ بات بالکل درست نہیں تیسری غلط فہمی ہے کافروں نے عہد شکنی کی مسلمانوں کو قتل کیا ہمارے ملکوں میں داخل ہوئے اس لیے ہم ہر کافر کو قتل کرتے ہیں اب عہد کوئی نہیں رہا تم لوگ تو یہ کہتے ہو کہ ان کا عہد ہے احد تو ہیں۔ اب آہ مستان کی بات ہی نہیں ذمہ تو موجود ہی نہیں اب جو مستمن ہے وہ بھی اپنے اہل چکنی کر چکے ہیں تو کافر تو ہر بھی ہے سب کافر موجود ہیں وہ کافر ہیں ان کو مارے قتل کرے یاد <coughs> رکھیں کہ عہد کرنا میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں دو ملکوں کے درمیان جو عہد ہوتا ہے وہ حکمران کرتا ہے اور اہ چکنی کا اعلان بھی حکمراں کرتا ہے عوام الناس نہیں کرتے اور اللہ تعالی آپ سے نہیں پوچھے گا اس حکم سے پوچھے گا یہ اس کا کام ہے وہ جانے جو آپ پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا آپ وہ انجام دو دوسری بات یہ ہے کہ نبی رحاص وسلم کے زمانے میں بھی کافر رہن شکنی کرتے تھے تو کیا قتل عام کیا ان کا یعنی جو بھی اہل چکنی کرو اسے قتل کرو ذنع قائن اہل چکنی کی ابھی میں نے بات بیان کی ہے کیا قتل کیا ان کو یا جلا وطن کیا جلوطن کیا پھر قریش نے اہچکنی کی اور جنگ حدیبیہ میں ایک زبرس واقعہ ہے نبی رفض صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سو صحابی کو لے کے عمرہ کرنے جاتے ہیں مشہور قصہ ہے سنشی ہجری میں کافر روک دیتے ہیں اشرقی مکہ مقرر کیا آپ عمرہ نہیں کر سکتے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے لیتے ہیں بہتر رضوان مشہور ہے اس درخت کے نیچے مشہور واقعہ ہے کہ جان بھی چلی جائے عثمان واپس نہیں آیا کہ مکہ میں گئے ہوئے تھے ان کو اگر قتل ہو گیا تو ہم ان کو قتل کر دیں گے بیعت کر چکے ہیں کہ جان قربان کر دیں گے اس دین کے لیے عثمان واپس آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم سلح نامہ لکھتے ہیں سلحل سلو کہ اس سال بھی آپ واپس جاؤ گے اور اگلے سال آؤ ہم مکہ سے باہر نکل جائیں گے تین دن کے لیے آپ آ رہی ہے مرا کر لینا اور ایک یہ شرط یہ بھی تھی کہ جو کافر ہم میں سے مسلمان ہوگا اس کو تو واپس کر دو گے اور جو تمہارا کوئی مسلمان کافر مرتد ہو جائے گا اس کو تو واپس نہیں لو گے کتنی بڑی عجیب شرط ہے ظاہرا تو اس میں ذلت تو رسوائی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ یاد رکھے سنچے ہجری جنگ بدر جیت چکے جنگ عہد میں آخر جو جیتے مسلمانوں کی ہی تھی کیونکہ کافر حملہ کر چکے تھے نقصان پہنچا چکے تھے لیکن جو مرقین ہیں اور مفسن اور اہل علم ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر بھی ان کی غرض پوری تو نہیں ہوئی مدینہ کیوں آئے تھے ستر قطر کرنے کے لیے آئے تھے یا مدینہ پہ قبضہ کرنے آئے تھے تو قبضہ نہیں کیا اللہ تعالی نے ان کو اس سے غافل کر دیا وہ اس خوشی میں واپس چلے گئے کہ ہم نے ان کو نقصان پہنچایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو اور یہ حقیقت بھی موجود ہے سیر... سیرت میں اور تاریخ میں جب واپس گئے تو ابو سفیان کو یاد آیا کہ بھی ہم نے یہ کیا کیا ہے قتل بھی کر چکے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عہد کے پہاڑ پر بھی چلے گئے مدینہ خالی تھا ہمارے سامنے مدینہ میں کیوں نہیں گئے ہم لوگ کتنی بڑی غلطی کی ہم نے چلو واپس چلتے ہیں جلدی سب اکٹھے ہی ہوتے ہیں واپس جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دل میں رو پیدا کر دیتے ہیں ایک لفظ حسب اللہ ملوکی نمیر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم ہوتا ہے کہ واپس آ رہے ہیں وزد حمرال الاسد کے نام سے مشہور ہے غزب نبی اسی وقت اعلان کرتے ہیں کہ ابھی گھروں میں نہ جاؤ اسی تکلیف میں شدت میں خون بہ رہا ہے صحابہ رام کا چلو پھر آگے جا کے لڑتے ہیں اس سے پہلے کہ مدینہ میں پہنچے اب ہم اٹیک کرتے ہیں جب ان کو خبر ہوتی ہے کہ وہ ابو سفیان وہ سب آ رہے ہیں تو عبی وسلم یہ الفاظ پڑھے تو اللہ تعالیٰ کے دل میں ایسا رعب ڈال دیا کہ ایک شخص وہاں سے آیا جا رہا تھا واپس مکہ کی طرف تو اس شخص نے یہ جا کے کہا کہ وہ تیاری کر کے آ رہے ہیں سب پہلے تو صحابہ پورے نہیں تھے کوئی سفر پر کوئی کہیں گئے ہوئے تھے اب سب کٹھے ہو گئے ان کو پتہ چلائے کہ بہت نقصان ہو اب آپ کے خیر نہیں اب تمہاری خیر نہیں تو وہ ڈر کے مارے پھر واپس مکہ چلے گئے تو تو اس صلح الحدیبیہ میں جو یہ اس طریقے سے یہ انہوں نے عہد لکھا ابو بصیر جو ہے ہشام بن امر کا بیٹا تھا امر بن ہشام کا بیٹا تھا اور انہوں نے یہ عہد نامہ لکھا اور مسلمان ہو چکا تھا اس کے ہاتھ بندے, ہاتھ بندے ہوئے تھے وہ بھاگ کے رسی توڑ کے آ گیا تھا اور صحابہ کرام کو دیکھ نبی علیہ وسلم کو دیکھ کے بہت خوش ہوا کہ اب مجھے پناہ مل گئی تو ابھی یہ لکھا نہیں تھا عہد ابھی بات ہوئی کہ یہ لکھنا ہے بات ہو کہ لکھنا ہے لکھنے سے پہلے وہ شخص آ گیا اور یہ کہا کہ یار رسول اللہ علیہ وسلم میں آپ کی پناہ میں ہوں اس کے والد نے کہا اسے پکڑا دھکا دیا کہ تم کہاں گئے ہو اور کافروں کا اسے لے جاؤ تو رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا عزیز لی میرے لیے اسے چھوڑ دو ابھی عہد نام لکھا نہیں ہے اگر ہمیں ہم سے کوئی مسلمان ہوگا تو وہ تمہاری طرف نہیں جائے گا اب اسے بات ہوئی لکھا تو نہیں ہے ہم نے انہوں نے کہا نہیں یہ تو عہد ہو چکا ہے انہوں نے کہا اچھا صرف میرے لیے یعنی اگر میرے کو قدر و قیمت ہے تم لوگوں کے بیچ میں تمہارے رشتہ دار ہوں سب ہم رشتہ دار ہیں مجھے صادق امین کہتے تھے اگر کوئی حیثیت ہے تو میرے لیے عزیز ہولی کا نہیں صحابہ کرام یہ منظر دیکھ کے اپنے گٹنے کے بل گر گئے کا وقت ہے اپنے گٹنے کے بل میں گر کے رو رہے ہیں اب یہ کیا ہو رہا ہے حضرت عمر رضاطعن ہو جاتے ہیں میرا سلام کے پاس جب یہ عید لکھا جاتا ہے اس کو لے جائے ابو وسعت کو لے جاتے ہیں کوڑے مار مار کے لے جاتے ہیں کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پہ نہیں ہے کیا ہم حق پہ ہیں کیا دین اسلم عزت کا دین نہیں ہے بالکل عزت کا دین ہے تو پھر ہم کیوں ذلت ظاہر کریں کیوں کہ کی ہم ایسی کٹھن شرطیں مانے رمیر صلی, اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی عطا فرمائے گا وکر کے پاس جاتے ہیں وہ یہی الفاظ دوہرات صدیق تو ابو ابو بصیر جو ہے ابو جندل ابو بصیر یہ نکل جاتے دوسری دفعہ بھی مدینہ نہیں جاتے جو ان کا راستہ تھا قریش کا جہاں پر وہ بزنس کرتے تھے تجارت کرتے تھے وہاں پر کسی پہاڑی کے اندر چھپ گئے جو قافلہ لوڑ لوٹ لیتے جو قافلات لوٹ لیتے اب عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں اب ابو جد و بصر کے عہد نہیں ہے ہر یہ بھی مسلمان ہے وہ بھی مسلمان ہے تو قریش نہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو عہد کر چکے ہیں وہی ہمیں لوٹتے ہیں نبی اللہ عہد میں نے کیا ہے ان کو تم نے عہد سے خارج کر دیا ہے اگر میرے ساتھ آنے دے دے تو میں روکتا ہے اب وہ الگ ہو چکے ہیں اب تم جو نو وہ جانے تو اس طریقے سے اب قریش کے ساتھ جو عہد تھا وہ چلتا رہا اب ایک کافر بن مخزوم جو تھے بنے بکر بھی بن مخزوم ان کے ساتھ بن بکر ان کے ساتھ تھے جب ان کے خلاف قریش نے جنگ کی عہد چکنے کی پھر بھی علیہ وسلم نے ان کے خلاف جنگ کی کہنا مقصد یہ ہے کہ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم ابو جن ابو بصیر کے لیے ان کا ساتھ نہیں دیا اور نہ ہی ان کے ساتھ مل کے قریش کو نقصان پہنچایا کیونکہ عہد کر چکے تھے حالانکہ یہ بھی مسلمان وہ بھی مسلمان تو اس طریقے سے اہ چکنی جو کرتا ہے کافر نمبر ایک حکمران کا کام ہے وہ جانے اور اللہ تعالیٰ جانے آپ اس بری ہو نمبر دو ہر کافر جو اہ چکنی کرتا ہے تو وہ ملک جو چکنی کر چکا ہے وہ اہل چکنی کرتے سارے کافر نہیں اور سارے مسلمان اس میں داخل نہیں یعنی دو ملک ہیں یہ مسلمان ملک ہے اور یہ کافر ملک ہے ان کے آپس میں اہ چکنی ہو گئی تو سارے کے سارے مسلمان احچن نہیں کریں گے اس،, اس کافر کے ساتھ اور سارے کے سارے کافر اس، ان مسلمان کے ساتھ احچن نہیں کریں گے بات سمجھ آئی کہ نہیں اس قصے سے بات سمجھ آئی چوتھی غلط فہمی وہ کہتے ہیں نبی رحمۃ وسلم نے فرمایا اخرجو مشیکن میں جزیرت عرب کافروں کو کو جز، جز، جز، جزیرت عرب سے خارج کر دو تو کافر موجود ہیں جزیر العرب اور نبی رحمۃ السلم نے ہمیں حکم دیا نکالو ہم نکالتے وہ نکلتے نہیں حکمرانوں کو نکلنے دیتے ہم قتل کر دیتے اس کے جواب میں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حکم دیا ہے اخرجو الم شرقین جزیرت العرم یہ کس کو حکم دیا آپ کو دیا حکمران کو دیا ہے کس کو ہے حکمران کو ہے کیوں کیونکہ کس کی صلاحیت ہے کہ کسی کو اجازت دے داخل ہونے کی یا نکالے تو قرآن وقت کی اس کا نائب یہ جو گورنمنٹ ہے اس کا کام ہے دوسری بات یہ ہے کس میں لفظ کیا ہے اخرجو یا اقتلو خارج کرو یا قتل کرو لفظ کیا ہے اگر اس پہ عمل بھی کرنا چاہتے ہو تو پورا عمل کرو بھائی خارج کرو یعنی کیسے خارج کرو پکڑ کے زبردستی اسے نکال دو قتل نہ کرو کیونکہ لفظ اخروج کا قتل کا نہیں ہے نمبر تین نبی رحمت ص نے جنہوں نے یہ فرمایا ہے اخر مسلم جزیر العرب انہوں نے بھی یہی فرمایا ہے دوسری حدیث میں جس نے معاہد کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو سن ہی نہیں سکتا بس مجھے یعنی وہ کہتے کافر آج موجود ہیں جزیر عرب میں اور عہد کر کے آئے ہیں لیکن ہے تو کافر کیوں دخل ہوئے ہمارے جزیر عرب میں ان کے لیے جائز ہی نہیں جس نبی رحمۃسلم نے یہ فرمایا اگر حدیث پہ عمل بھی کرنا چاہتے ہو اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بھی ہو تو دو ند پہ عمل کیوں نہیں کرتے ہو آدھے دین پہ عمل کیا آدھے کو چھوڑ دیا اگر اس حدیث پہ عمل کرنا چاہتے ہو تو دوسری حدیث کو دیکھو جیسے روکتی ہے اگر یہ مشرق اور کافر داخل ہوا ہے اور عہد کے ساتھ ہوئے تو آپ قتل کریں اسے آپ کا کام ہے ہی نہیں اگر قتل کرتے تو جنت کی خوشبو سنگی نہیں سکتے. جنت جانے کو دور کی بات ہے کی خوشبو نہیں سن سکتے ہو اور اس حدیث میں مقصد کیا ہے کہ کوئی کافر قدم نہ رکھے اس حدیث کا مقصد کیا ہے کہ جزیر عرب میں کوئی کافر قدم نہ رکھے نہیں یہ غلط مفہوم ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کافر موجود تھے نہیں تھے جب یہ حدیث انہوں نے بیان کی ہے اپ زندگی میں بیان کی ہے کہ وہ وفات کے بعد بیان کی ہے زندگی میں ان کی زندگی مدینہ میں کافر تھے کہ نہیں تجارت کے لیے آتے یہ بھی موجود تھے اگرچہ ان کو پھر جلواتنگ کر دیا یا قتل کر دیا کافر بھی موجود تھے اس حدیث کا مفہوم یہ ہے صحیح بخاری مسلم کے شرح میں یا جو اس حدیث کی جو شرح کرتے ہیں فتح الباری میں یا نوے کی شرح میں یا دوسرے جو محدثین ہیں جو شرح ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وزیر عرب میں کافروں کی کوئی طاقت نہ ہو ان کا کوئی عبادت گاہ نہ ہو یہ مقصد ہے کہ دین ایک ہوگا صرف زیر عرب میں وہی دن اسلام بس کیونکہ یہ سورس ہے دین کی دین کا منبع ہے یہاں پہ دو دن کیسے ہو سکتے ہیں ان کی طاقت نہ ہو ان کا غلبہ نہ ہو کوئی عبادت گاہ نہ ہو یہ مقصد ہے اس حدیث کا تو اس حدیث میں کبھی بھی آپ کی دلیل نہیں بن سکتی وہ یہ غلط فہمی آپ کو نمبر پانچ بڑا عجیب و غریب ایک دلیل بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم جن کو قتل کرتے ہیں جو مسلمان بیچارے مرتے ہیں ہمارے بامبنگ سے یا جو ہم بلاسٹ کرتے ہیں تو وہ اصل میں انشاءاللہ جنت میں جائیں گے اور جو بلاسٹ کرتے ہیں خود اپنے آپ کو وہ بھی انشاءاللہ جنت میں جائیں گے یعنی جو بلاسٹ ہوئے وہ جو بلاسٹ ہیں اپنے آپ کو وہ بھی وہ کیسے ویسے دیکھیں ایک حدیث میں آئے صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمۃ وسلم نے فرمایا ہے یوں بیتون جو ان سے مر جاتے ہیں اپنی اپنی نیت کی بنیاد پر قیام دن انہیں زندہ کر دیا جائے گا جن کی نیت اچھی تھی جنت میں نیت جن بری تھی وہ جہنم میں تو نیت تو ہماری اچھی تھی ہم نے کافروں کو بلاسٹ کرنا چاہا بیچ میں بیچارے مسلمان بھی آ گئے. تو اس کی جو دلیل ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص یہ کہتا ہے فوائل مسلم وعیل ہے ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے کیا درست اس کی دلیل قرآن مجید کیا آئے تو ہے کوئی شک نہیں لیکن آئے پوری پڑھو فوائد مسلم اللہ عمران صلاح تھی انسان ان کے لیے غیر ضرور ہے جو نماز پڑھتے ہیں لیکن غفلت کرتے ہیں یا پڑھتے نہیں یا کبھی پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے یا وقت دیر سے پڑھتے ہیں جب وقت نکل جاتا ہے اس کے بہت سی لمبی تفصیل ہے تو صحیح حدیث جو پوری حدیث ہے وہ یہ ہے کہ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایک جنگی دستہ کعبے پر حملہ کرے گا جب وہ راستے میں ہوں گے اور ایک جگہ پر پہنچیں گے تو زمین میں دھس جائیں گے خصف ہو جائے گا سارے کے سارے پہلے سے لے کے آخر تک جتنے بھی لوگ ہوں گے سارے کے سارے اس جگہ میں جتنی بھی ہوں گے زمین دھس جائیں گے سارے کے سارے اس میں خصف ہو جائیں گے تو حضرت عائشہ سن رہی تھی فرماتی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو زمین جب دھس جائیں گی تمہیں عام لوگ بھی ہوں گے بازار بھی ہیں عام بچارے لوگ بھی ہیں وہ بھی دھس جائیں گے تو رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے کے سارے دھس جائیں گے اور اللہ تعالی ان کو ان کی نیت کے مطابق قیمت اٹھائے گا یہ حدیث کے آخری الفاظ ہیں تو کیا ان کی دلیل بن سکتی ہے یہ حدیث صحیح بخاری مسلم کی سب سے پہلے دیکھیں کہ خش کون کرے گا اللہ تعالیٰ کرے گا یا, یا لوگ کریں گے زمین کو دھسنا زلزلہ آنا کس کا کام ہے خالق کا کام ہے سبحان ہوتا ہے اس کی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے خصف کرے زمین پر یا دل کی بیماری سے کسی کی جان لے لے یا گولی سے کسی کے قتل ہو جائے تو خصف کرنا جو ہے زمین کا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے کسی انسان کا کام نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ جو کام ہے اس میں کوئی پوچھ نہیں سکتا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کیا بےچارے لوگ بھی تھے عام لوگ بھی تھے یہ بچارے کیوں ساتھ مارے گئے کیوں پوچھ سکتا ہے اللہ کلوشین قدیر احکم الحکیمین ولا یفظ مربو کا اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا جو لوگ مرے ان پر بھی ظلم نہیں مرنا تو ویسے ہی تھا لیکن اللہ کی حکمت ہے ان کو اس طریقے سے موت آ گئی تو کہاں گئی آپ کی بات کہ بم بلاسٹ کرنے سے جو لوگ مرتے ہیں ان کی نیت جو ہے اسی پہ وہ جاتے ہیں ابلاسٹ کرنے والا بھی جس کی نیت وہ جاتا ہے اور کہاں یہ حدیث جہاں پر زلزلہ آتا ہے یہ خصف ہوتا ہے لوگوں کا آپ قتل کرتے ہو لوگوں کو مارتے ہو اور یہاں آپ کا رب مار رہا ہے دونوں دونوں یکسانیت کبھی ہو نہیں سکتی میں سمجھا ہی کہ نہیں دونوں میں بالکل زمین اسمان کا فرق ہے چھٹی بات جو شبہ غلط فہمی ہے وہ کہتے ہیں کہ اپنی جان لینا جائز ہے اور یہ شہادت کی موت ہے کیونکہ ہمارے راستہ کوئی اور ہے نہیں اگر اپنی جان دے کے بم بلاسٹ نہیں کرتے تو ہمیں غلبہ ہو نہیں سکتا اور اس کی دلیل میں بیان کر چکا سے مسلم کی روایت اس جادوگر اور بچے اور راہب کی دلیل یہ دلیل پیش کرتے ہیں جواب میں دے چکا ہوں اور دوسری دلیل جس کا میں جواب دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے حضرت برہ بن مالک مشہور صحابی ہیں اور بہت جوشیلے صحابی ہیں جنگ کے دوران جب حضرت اوبکر صدیق کے زمانے میں حسینہ کرداب کے خلاف جنگ ہو رہی تھی تو مسینہ کداب دیکھا جب میں جنگ ہارنے والا ہوں تو ایک باغ تھا اس باغ کے اندر جا کے بیٹھ گئے اور اس باغ کی لمبی لمبی دیواریں تھی وہاں پہ جا کے چھپ گئے سوبک رام نے دیکھا کہ باہر سے حملہ کر نہیں سکتے کیا کریں بہت مشکل ہو گئی ہے حضرت بن مالک نے یہ فرمایا کہ مجھے تم ایک ڈھال پہ رکھو اور اونچا کرو میں دیوار کود کے جاؤں گا اور دروازہ کھولوں گا تو انہوں نے کہا یہ تو بہت مشکل ہے آپ کے لیے جان جا سکتے انہوں کہ انہیں کیا نہیں کچھ نہیں ہوتا مجھے جاننے دے چوراجا صاحب نے ایسا کیا اٹھایا اور کود گئے اندر جاتے تو کافی مشرق تو کھڑے ہوئے تھے اب لڑتے لڑتے مارتے مارتے دروازے دروازہ کھول دیا اور بچ گئے دروازہ کھولا یہ صحابی حضرت برہ بن مالک بچ گئے اور مسلمانوں کو فتح ہوئی تو یہ کیسے دلیل بن سکتی ہے وہ کہے دیکھیں اپنی جان قربان کرنے کے لیے گئے اور مر بھی جاتے تو جان ایک قسم کی جان بوجھ کے اپنی جان دے دی تو یہ دلیل ہماری کہ جو بم بلاسٹ کرتا ہے اس کے لئے بھی جائز ہے زمین آسمانی ایک تو دلیل خود بیان کرے کہ وہ بچ کے نکلے جو بم بلاسٹ کرتے وہ بچتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ صحابی جو جوشیل صحابی ہیں ان کی مخالفت دوسرے صحابی نے بھی کی ہے عمر بن اللہ رغ نے مسلم ابھیشیبوں میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے کہ برا بن مالک سے اپنے مطلب سپر سلار نہ بنانے سے بچ کے رہنا یہ بہت جوش میں آ جاتا ہے اور نقصان پہنچانے پہ آ جاتا ہے تو پہلے تو بچ گیا ہو سکتا ہے کہ دوسرا ایسی حرکت کرے اور نقصان پہنچ جائے تو اسے آگاہ رہنا تو مسلمانوں کو یہ انہوں نے حکم دیا کہ آگاہ رہنا تو اس طریقے سے یہ بھی دلیل آپ کی دلیل بن نہیں سکتی تو جان لینا جان لینا ہی ہے اور کسی مسلمان کے لیے اپنی جان دینا کسی صورت میں جائز نہیں آٹھویں نمبر پر وہ کہتے ہیں ساتویں نمبر پر کہ ہم جو مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں یہ مسلمان نہیں تو ہے مرتد کیوں کیونکہ حکمران کافر کے ساتھ تعلق بنا چکا ہے وہ مرتد کافر ہو چکا ہے اور جو بھی حکمران کی بات سنتا ہے اس کی گورنمنٹ میں حصہ لیتا ہے وہ بھی کافر رہے تو ہم تو کافروں کو مارتے ہیں مسلمان تو ہمارے نزدیک ہے ہی نہیں اب جب اور کوئی چارہ نہ لگا تو یہاں پر آ گئے کیونکہ پیچھے تو جواب ہی نہیں تھا نا تو ہم ان کو قتل کرتے ہیں تو یاد رکھیں مسلح الولہ دوستی اور دشمنی ایک بنیادی ہمارے عقیدے کے ایک بنیاد میں سے ایک بنیاد ہے یاد رکھیں اور جماعت کا عقیدہ یہ ہے اس مسئلے میں کہ دوستی اور دشمنی کا تعلق دین سے ہے اور دین کی بنیادوں میں سے ہے اور ہم محبت کرتے ہیں یا کسی سے نفرت کرتے ہیں دین کی بنیاد پر لوگوں کی دو قسمیں یا تو مسلمان ہیں یا کافر ہے جو مسلمان ہے اس سے ہم محبت کرتے ہیں اور, محبت اور مسلمان سے محبت کرنا عبادت ہے اور مسلمانوں کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک وہ معاہد مسلمان جو کبیرہ گناہ سے محفوظ ہے اور نیک اور سالح شخص ہے کبھی شرک بدعت خورافات اور کوئی بھی کبیر گناہ نہیں کیا سگیر گناہ انسان سے ہو ہی جاتے ہیں اور کبیرہ گناہ اگر کر کر بھی چکا ہے تو اس سے توبہ کر چکا ہے تو ایسے مسلمان کے ساتھ ہماری محبت ہماری جو ولا ہے وہ مکمل طور پہ ہے پورے کے پورا ولا پورے کے پوری محبت اس شخص کے لیے ہے دوسری قسم کا مسلمان وہ ہے مسلمان ہے جو موحد تو ہے لیکن اپنی توحید کے ساتھ اس نے کبیر گناہ بھی کیے اور کبیر گناہ سے توبہ بھی نہیں کیے یعنی ایک مسلمان ہے موحد ہے لیکن سود کا کاروبار بھی کرتا ہے شراب بھی پیتا ہے والدین کی نافرمانی بھی کرتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں اسے تو اس سے ہم محبت اتنی کریں گے جتنا اس کا ایمان اور اسلام ہے اور اتنی نفرت کریں گے جتنا وہ گناہ کرتا ہے یعنی اس شخص کے لیے ہمارے دل میں محبت بھی ہے اور نفرت بھی ہے مکمل طور پہ نفرت نہیں اور مکمل طور پہ محبت بھی نہیں اور جو کافر ہیں کافروں کے سے ہم بوجھ کرتے ہیں نفرت کرتے ہیں اور کافروں سے بوجھ نفرت کرنا عبادت ہے کوئی بھی کافر ہو محبت تو کافر سے ہو ہی نہیں سکتی کسی صورت میں اور کافروں کی دو قسمیں ہیں ایک جنگی کافر اور ایک وہ کافر جو جنگ نہیں کرتا جو جنگی کافر ہے اس سے ہم کوئی تعلق نہیں رکھتے کسی صورت کا کسی قسم کا تعلق نہیں نفرت تو سب کافروں کے لیے ہے لیکن جو جنگی کافر کوئی تعلق بھی نہیں نفرت کے ساتھ ساتھ کسی قسم کا نہ تجارت کا نہ لین دین کا نہ آنے جانے کا کوئی تعلق نہیں کیونکہ جنگ کر چکا ہے ہمارے ساتھ تو اس کی حیثیت کوئی نہیں ہمارے سامنے جو غیر محرف جو غیر جنگی کافر ہیں وہ تین قسم کے ہیں ذمہ ہیں معاہدے مستعمن ہیں اور ان سے ہم نفرت تو کرتے ہیں وہ ہماری بنیاد ہے لیکن ان سے جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس سے خرید فروخت بھی کر سکتے ہیں وہ ہمارے ملک میں بھی آ سکتے ہیں ہمارے زیر نگرانی کام بھی کر سکتے ہیں ہمارے ویزے پہ بھی آ سکتے ہیں تو یہ جائز ہے تو یہ ولا و کا جو بنیاد ہے وہ یہ ہے اب دلیل دلائل بہت زیادہ ہیں آپ ساتھ ہی دیکھ لیں صورت ممتحانہ کی وجہ نزول کیوں یہ صورت نازل ہوئی ان کی آیات ان کی تفسیر آپ دیکھیں ابن کثیر میں اور صحیح بخاری میں جو کتاب و ہے اس میں آپ کو انشاءاللہ یہ حوالے مل جائیں گے حضرحات میں ابھی بلتا کہ مشہور حدیث وقت نہیں میں بیان کروں کہ اس میں کس طریقے سے نے کافروں سے مطلب ان کی مدد بھی کی لیکن کافر نہیں ٹھہرے یاد رکھیں حضرت میں بتاؤ کبھی کفر نہیں کیا انہوں نے حالانکہ مدد بھی تھی کافروں کے ساتھ لیکن کفر کبھی نہیں کیا بلکہ ان سے غلطی ہوئی اور کبیرہ گنا ہوا اور ان کو وہ کبیرا گنا ماف ہو گیا کیونکہ وہ بدری صحابی تھے کفر کبھی معاف نہیں ہوتا یاد رکھیں اللہ تعالی مجید میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے لح اشرکن یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو شرک کرے تو اس سے کفر ہو جائے شرک ہو جائے تو تیری نبوت بھی چلی جائے اگر نبوت کفر سے جا سکتی ہے تو بدر کیا ہے پھر غز بدر کیا چیز ہے کبھی ٹھہر نہیں سکتی تو ولا و کا مسئلہ دوستی دشمنی کی بنیاد یہ ہے اور کافل سے جو تعلق ہو تین قسم کا یہ بھی میں بیان کر دوں چلو نمبر ایک جو جائز ہے سوال ہے کافوں کے ساتھ تعلق کو کیا حکم ہے نمبر ایک جائز ہے جیسے خرید و فروخت یہ کون سے کافر ہیں جو محارب نہیں ہیں ان کے ساتھ ہمارے تین قسم کے تعلق ہیں جو خرید و فروخت ہیں نبی علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تعلق تھا موجود تھا یہودیوں کے ساتھ اور دوسرے مشرقین کے ساتھ بھی دوسری جو ہے اور اس کی دری میں صورت متحنہ کے آئے تھے لئے قاتل وف الدین تو انہیں ہی جن لوگوں نے تمہیں قتل نہیں کیا تمہیں اپنی زمین سے نہیں نکالا کوئی حرج اگر تم ان سے انصاف کرو اگر حسن خلا کی کرے تم بھی حسن خلا کسے پیش آؤ حالانکہ کافر ہیں اور یہ آیت اس نے نازل ہوئی اسما بنت ابی بکر رمسل انہا کی والدہ آئی مشرقہ تھی مدینہ کی طرف آئی اور اجازت مانگی اندر آنے کی بھائی اسما صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ کیا میں آنے دوں دو نمر خاس علیہ نے اجازت دی کہ آئیں اور وہ آئیں اور بیٹھی ان کی خدمت کی اور چلی گئیں تو کافر تھیں تو اس طریقے سے جائز ہے یہ عمل دوسری جو قسم ہے حرام ہے لیکن کفر نہیں کافرے سے وہ تعلق جس میں دنیا کی وجہ سے دنیا کے کسی مطلب یا دنیا کی کسی شہوت کی وجہ سے کسی کافر سے تعلق رکھا جائے یا مدد کی جائے اس کی دلی میں میں مرتا کی حدیث صحیح بخار مسلم میں اور آپ یہ تفسیر دیکھ لیں کہ کفر نہیں ہوا مدد تو ہوئی لیکن کفر نہیں ہے اور تیسرا جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ اگر کافروں سے کے ساتھ تعلق ہو ان کی سر بلندی کے لئے کفر کی سر بلندی کے لیے کوئی ایسا مسلمان جو اپنا مسلمان کہتا ہے وہ اس لیے کافروں کی مدد کرتا ہے تاکہ اسلام مٹ جائے یا کافروں کا غلبہ ہو تو یہ کافر ہے کفر دار اسلام سے خارج ہے اس کے کفر میں کسی کو شک و شبہ بھی نہیں تو یہ چند غلط فہمیاں تھیں میں نے بیان کی ہیں کچھ دو تین اور بھی ہیں لیکن وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہم علم نہ صالح کی توفیق عطا فرمائے اور اور سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں ہمارے ضرور سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خورفات سے نجات عطا فرمائے رب بنا فنیا حسن وہ پھر آخرت حسن و قنا بندار رب بنا ان غلام نام و تف لنا وطراً سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين